السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری کراچی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری حاضری جب ہوتی ہے تو میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ سلام ضرور آپ بھرپور جواب دیں تاکہ اللہ تعالی محبت کو بڑھائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آپ کو پہلے والے سلام اور اس کے جواب میں ضرور فرق نظر آ گیا ہوگا یہاں مال چھیننے کی باتیں ہیں یا مال کے اوپر ایک ضرب لگنے والی باتیں ہیں تو دوری تھوڑی سے پہلے ہی زیادہ ہو جاتی تو اس دوری کو ہمیں کرم کرنا ہے اللہ ہمیں جب بھی انشاءاللہ شاء اللہ قرآن مجید کا آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے تو اس میں کہا گیا جب بھی سلام کیا جائے بڑے بھرپور انداز سے محبت کے ساتھ اس کا جواب آئے اللہ مرے اور آپ کی ایمان میں اضافہ فروخت ان الحمد اللہ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 اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال سبحانه وتعالى ان الدين عند الله الاسلام وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كاملا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم مذبوب مبين وقال سبحانه يا آمنوا لا کالا السلم سبانزین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ المسلم المسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل مسلم على المسلم حرام دموه وماله و عرضه ربك مسلم او كما قال وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد افلح من اسلما ربح مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اتعاني دخل الجنه رواه البخاري ومسلم او كما قال اللهم من فعل بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا توفیق تمام تر تعریفات اللہ سب کی پاکزات کے لیے کہ اس کی رحمت کرم فضل اور احسان سے میرے اور آپ کے لیے خیر پر جمع ہونا ممکن ہوا اللہ کا بھرپور شکر ادا کیا جائے کہ اس کا کرم ہے اس کا فضل ہے کہ اس نے دین کی سمجھ کے لیے اپنی سوڈ so مصروف زندگی میں سے وقت نکالنے کی توفیق بخشی دی اللہ کا احسان ہے اللہ کا فضل ہے اور یہ جو دو چار چیزیں ایڈ کر دی جاتی ہیں عموماً آنے والے کے پہلے اس سے تو حقیقت یہ ہے کہ بھائی اللہم لا اللہ, ما جالتا ہے اللہ کوئی شہ آسان کوئی جب تک کہ اسے آسان نہ بنا دے جب چاہے بندہ اپنے کا فضل ہی ہوگا کہ کوئی بات سمجھ آ جائے ان سود کی اقسام کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے آپ کے سامنے موضوع الحمدللہ آ چکے بلکہ مرجا دورے حاضر میں سود کی اقسام مروجہ انداز میں جو بھی موجود ہے ہمارے پاس وہ کیا ٹائپس آف انٹرسٹ ہو سکتی ہے اور خالصتاً مالی معاملہ ہے لیکن اس کے باوجود ذہن میں یہ بات رکھے گا یہ بات ضرور رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ مال ہمیں دنیا سے الگ کر کے کوئی دیکھنا ہے یا دین سے الگ کر کے دیکھنا ہے یعنی دین کچھ اور ہے اور مال کچھ اور ہے نہ یہ بھی حصہ ہے بندہ مومن کا اور اسی کے لیے تمہیدی بات رکھنی پڑے گی کہ ہم دنیا میں بھیجے کیوں گئے ہیں سورہ زاریات میں دیکھیں تمہیدی گفتگو الگ ہے سود کی حرمت سے حدیث سے الگ ہے سود کی اقسام الگ ہیں اس مرض کا علاج کیا ہے وہ بات بالکل الگ ہے اور اللہ نے چاہ کوشش یہ کریں گے کہ ذرا سمٹ کے ساری باتیں ہمارے سامنے آ جائیں تو پہلی بات یہ کہ بندہ مومن دنیا میں بھیجا کیوں گیا بندے کو اپنا مقصد پتہ ہونا چاہیے ورنہ تو مارا گیا ورنہ تو ہر حلال چیز جس کو دل چاہے حرام ٹھہرالے اور جو حرام ہے اس کو حلال کر لے کوئی روک ٹوک کوئی نہیں وما خلق الجن والانس الا ليعبودون سورہ ظاریات ایت تمبر 56 میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے بھیجا کہ میری عبادت کریں ہمارا پہلا مقصد کیا رب کی عبادت اور وہ رب کی عبادت کیسی ہے کوئی روحانیت کی صورت میں صورت نہ ان دنیا کے معاملات میں رہتے ہوئے مالی معاملات لوگوں سے میل جول معاشرت عبادات رسم و رواج اس میں رہتے ہوئے رب کا بندہ بن کے کھڑا ہونا ہے. بہت مشکل کام ہے اگر یہ کہہ دیا جاتا نا جنگل میں جا کے ہماری بات کرو تو سکون تھا کوئی چیز ہی نہیں نظر آنی کوئی لین دین کوئی نہیں پیٹرول پمپ پا والے سے آپ نے پیٹرول ڈلوایا پانچ سو روپئے کا اور اس نے آپ کو آٹھ سو روپیہ واپس کر دیا اس نے سمجھا دو سو کا ڈلوایا اور ہزار روپے کا نوٹ آپ نے دیا بڑا مزہ آ کہ جی رب نے میری کمائی کروا دی لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا گڑبڑ یہ فورن اس کو واپس نہیں بھائی آپ نے پیسے زیادہ دے ہیں آپ شاید سمجھے کوئی نہیں یعنی یہ چیز کیسے رکے گی اس کے اندر ایمان روکے گا میں کیوں بھیجا گیا ہوں؟ میری یہی ہے تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے اعتبار سے کون اسی طرح پھر آپ کے سامنے عالمران کی کیا نزدیک صرف صرف معاملات کا احاطہ کرتا ہے عقیدے کا رواج کا بھی اللہ کی حکمرانی کیسے ہوگی اس کی زمین پر سیاست کے اعتبار سے بھی معاشرت کے اعتبار سے کہ مرد اور عورت کیا ان کو برابر کر دیا جائے یا رجال القبا سے قوام بنایا اس لیے فیصلے کرنے یہ ساری طرز عمل بیان کر کے بھیج دیا اور اس میں ایک گوشہ معاش کا معیشت اس کو ایسا نہیں ہے کہ شطر بہ مہار چھوڑ دیا گیا فرمایا گیا یا دین اسلام میں ایمان والو پورے کے پورے داخل ہو اگر عقائد ہے تو بہترین ہو کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق سیاست ہے تو رب کے حکموں کے مطابق انل حکم اللہ للا للا حکم کا اختیار اللہ کے پاس بندے نہیں لے سکتے کہ سزائے موت کو معطل کر دیں سود کو حلال کر لیں جی بے پردگی کو حلال کر دیں کہ چہرے کو کھلا رکھنا واجب ہے فقی مشیر صاحب یہ بیان دیتے ہوئے ملتے ہیں اور اللہ ہم پر رحم فرمائے کہ ہمارے دین کے احکامات کس طرح سرکاری سطح پر اس کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں ہمیں تو موسم کے حال تک خبر نہیں اس کی ملتی اگر موسم کو بندہ ڈسکس کرتا نا اتنی باتیں بھی سامنے نہیں آتی تو کوئی بھی گوشہ موجود ہے اینی اسپیکٹ آف لائف اس میں کیا ہوگا اللہ کی حاکمیت سامنے آئے گی اسی میں سے ایک مال کے اعتبار سے رب یہاں پہ بھی کہتا ہے ایمان بالو دین میں پورے کے پورے داخل ہو اور شیطان کی پیروی ہرگز مت کرو یہ کیا ہو جاتا ہے یعنی جزوی اطاعت نماز روزہ آج زکات بھی جاری ہو اور بندے کے تجارت یا لین دین میں گڑبڑ بھی جاری ہو گنافس کو فجور رب کے ساتھ ناراضگی والا عنصر بھی موجود ہو کیسے برکات آ سکتی ہے تو اس کے لیے ایک معاملہ یہ کہ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے رب کی بندگی کرنی ہے دین میں پورے داخل ہونے ہیں اور دین کو ہم نے مکمل کر دیا بطور دین اسلام پسند کیا حدیثیں بھی اسی اعتبار سے پڑھی گئی قد افلاحہ من اسلمہ کامیاب ہو گیا جس نے اسلام کو قبول کیا من اطانی دخل الجنہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اب یہ ساری باتیں کیوں بتائی جا رہی بتائی اس لیے جا رہی ہے کہ آگے تم پر کچھ حلال کچھ حرام کی باتیں آنی اس وقت ڈگمگانا نہیں اسی لیے دیکھیں آپ ابتدائی دور میں مکی دور میں ایمان کو پہلے بنایا گیا ہم اس کا پورشن ابھی فی الحال بعد میں رکھیں گے ہم ڈائریکٹ سود کی اقسام پہ ہی آ جائیں گے لیکن وہاں ایمانیات اتنی مضبوط کر دی گئی ہیں کہ جب پردے کے احکامات کا نزول ہو رہا ہے تو لوگ اسی وقت بیٹھ گئے ہیں اس جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ ابھی آپشن ہے گرے ہمارے پاس گرے گرے ایریا ہے کہ ہم گھر جائیں اور چادریں لے کے ہیں, وہاں سے بچوں کو بگایا یعنی ایمان بنا ہوا تو احکام پر عمل کرنا آسان ہے شراب کے حوالے سے آیا تو ہے سود کو حرام کرنے کے حوالے سے آیا تو سود آرام ٹہرایا گیا ان ہسٹوریکل پرسپیکٹو اس کا لیں گے آگے چل کے کہ بھئی کیا اس کا تاریخی پس منظر ہے سود اور اس کی ڈیفینیشن اور پھر اس کی مختلف اقسام جو ہیں پہلے ان اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلی بات کی طرف آئیں گے یہ لفظ جو سود ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں اس انداز سے لفظ سود کے ساتھ بات نہیں آئی وہاں پہ جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ ربا ربا یربو بڑھوتری رابع یا مادی کے ساتھ آتا ہے اور یہی ایک چیز اٹک جاتی ہے منکرین حدیث کو بھی اس وقت وہ یہ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے قرآن میں بتاؤ سود حرام ہے سود تو قرآن میں کوئی نہیں لکھا تو ان سے تو پہلے یہ پوچھنا چاہیے بھائی یہ بتاؤ کہ قرآن کہاں سے آیا آپ کے پاس شریعت کا سورس کیا ہے اگر اللہ کے احکامات اس دھرتی پہ نافذ ہو جائیں اللہ کرے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھا کے گئے راشدین اور مسلمانوں میں یہ خلافت کا عرصہ ایک طویل چلتا رہا انیس سو چوبیس تک اس کے بعد اب جو ہمارے اوپر ذمہ داری آئی ہوئی ہے کہ جی اللہ کے دین کو نافذ کر کے دکھائیں اگر دکھائیں تو ہمارے پاس شریعت کے سورسز کیا ہوں گے تو یہاں پہ منہ سے نکل دیجیے قرآن مجید تو پھر اسی لیے پوچھا جاتا ہے قرآن کہاں سے آیا آپ کے پاس قران مجید پلس احادیث مبارکہ بنیادی ماخذ جو ہیں وہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسكتم بما کتاب اللہ وسنت نبیه موطائے امام مالک کتاب القدر باب نمبر 1628 نمبر کی روایت ہے جس میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ہرگز گمراہ نہیں ہو گے جب تک کہ انہیں تھامے رہو گے وہ اللہ کی کتاب اور سنت نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم سنت رسول کی صورت میں تو یہ شریعت کے ماخذ ہے بنیادی پھر وہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ اب جو بات آتی ہے ربا یعنی کہ جب بھی ہم کسی پیرامیٹر کو دیکھیں گے تو اللہ کی کتاب پلس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر جا کے ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے تو ربا کے حوالے سے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح جامع سغیر کی روایت میں آتا ہے کہ کلو کر دن جرا منفاط ر کر دن جرا منفا تنفا ہوا یعنی قرض پر لیا گیا اضافہ وہ کیا بن جائے گا ربا ریبا لوزی ریبا قرض پر لیا جانے والا اضافہ یعنی کہ اس پر اماؤنٹ اصل اصل زر پر جو اضافی رقم آ جاتی وہ کیا بن جاتا ہے ربا بن جاتا ہے سود بن جاتا ہے ریبا کا اصلاً معنی بھی اضافہ بڑھوتری زیادتی کے میں پھر آپ سے عرض کروں گا قرآن مجید میں لفظ ریبا آیا اللہ آگے چل کے اس کو دیکھیں گے ریبا لفظ وہاں پہ سود لیں کیونکہ ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی سود دکھاؤ یا پورا قرآن کھول کے دکھاؤ سود کا ہے اور مسئلہ کیا ہے بڑا پیارا مولانا صلاح الدین یوسف صاحب نے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ آج جو ہم میں لوگ جو ٹیڑھ کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے کیا کام کرنا چاہتے ہیں کہ سنت کو قرآن مجید سے الگ کر کے کھڑا کر دیجیے تاکہ موم کی ناک بن جائے سود حلال یعنی بے پردگی حلال ہے وہ کے تھا سود بھائی یہ وہ نہیں وہ جو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا یہ سود الگ ہے تو وہ کیسے بنے گی جب سنت کو کاٹ کے سائڈ پہ کریں گے اور اپنی مرضی سے تو مجید میں لفظ ربا ہی آ اور وہاں پہ کہہ کہ اللہ مٹاتا ہے اس کو اللہ ربا یور بس صداقات اور بڑھاتا ہے کس کو اس لیے بڑھوتری لفظ آیا صدقات کو بڑھاتا ہے اور اسی اکنامک سسٹم کو ہمارے چل کے سورہ حشر کے سورا سات میں بیان کیا جاتا ہے تو بہار علی رضی اللہ عنہ بھی اس کے بیان کرتے ہیں جس میں فرماتے ہیں کہ اینی پروفٹ ٹیکن آن اے لون از اے انٹرسٹ یعنی کہ قرض پر لیا گیا نفا یہی تو سود بن جاتا ہے تو بڑھوتری اضافہ یہ کیا بن گیا ہمارے پاس سود اس کی اب مختلف اقسام ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرتا جاتا ہوں تو دو بڑی قسمیں جو ایک قسم کی آ رہی ہوتی ہیں وہ سود ہمارے پاس ربا نسیہ اور رباول الفضل پھر اور بھی انداز سے سود مرکب اور سود, سود سمپل انٹرسٹ وہ انشاءاللہ اس کو ہم ٹائپ وائز دیکھتے ہیں پہلی بات جو آ رہی ہے ہمارے پاس اب یہ سود کی ایک سام پہ ڈائریکٹ آ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ مروجہ انداز میں جو پیچھے سے بھی چلتی آ رہی ہیں اور آج کے دور حاضر میں بھی جو سود کی شکلیں ہیں تقریباً یہ پچیس ستائیس کے قریب ہیں اور اس میں کمپلیکسٹیز جو ہیں یعنی اس میں دقیق مسائل جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں اس کے علاوہ ہیں لیکن انشاءاللہ شاء اللہ نے چاہا کہ ہمیں انہی باتوں سے بھی کافی اضافہ ہوگا اور اللہ ہمیں ہمارے عمل کو درست راہ پہ ڈال دیں ربا انسیح اس میں کیا ہوتا ہے کہ شرن ربا ہے اور کچھ مدت کے لیے مثال کے طور پر ایک بندہ سو روپیہ لیتا ہے اور اس سو روپئے پہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے واپس کیا جائے کتنا ایک سو دس روپئے یہ ربا النسی کی صورت میں آ جائے گا واپسی میں ایک سو دس یا ایک سو پچیس جو واپس کرے گا تو یہ پچیس اس کے پاس کیا ہے یہ ایکسٹرا مینا اور یہ تو ہمارے پاس کتنا عام ہے میں نے آپ سے کیا کہ یہی تو عام معاملات جو وہ اسی اعتبار سے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی لاکھ روپیہ دے دیجیے ایک لاکھ دس ہزار روپیہ آپ مہینے بعد دے دیجیے گا دو مہینے بعد اتنا لے لیجئے گا یہ آگے ہمارے پاس اضافی اس اصل رقم پر پیسہ سود کی صورت میں اور اسی طرح ربا الفضل اس میں ہوتا ہے اس سود کو کہتے ہیں جو کہ چھ اشیاء یعنی سونا چاندی گندم جو اور نمک کھجور اس میں کمی بیشی یا نقد نقدودھار کی وجہ سے آ جاتا ہے اسے ریباؤ فضل ہے دو موٹی موٹی تقسیمیں تو یہ آتی ہیں پھر اور بھی مختلف انداز سے جو ہے ان کو کیا گیا تو پہلے جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ریباؤن نسیا یعنی کہ کوئی اماؤنٹ پیسہ دیا اور اس کے اوپر اضافی پیسہ چارج کر لیا ریباؤن نسیا اور اسی کو اصل مختلف انداز سے اگر آپ شاید مطالعہ کریں تو اس میں ضرور مل جائے گا کہ ربا قرآن قرآن سے جو ربا کو منع کیا گیا سورہ علیبران کی آئت نمبر پہ تو اصل میں کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی طرف بھی اشارہ ہے اور ایک تقسیم یہ رکھی جاتی ہے کہ جناب یہ جو ہے پرانی سود کی بات ہو رہی اور پھر آدی سے مبارکہ بخاری و مسلم کی روایت میں سے آ کر بات جو آ جاتی ہے کون سا سود یعنی کہ یہ جو چھ ربوعات کو گنوایا گیا گندم اسی اعتبار سے سونا چاندی گندم کھجور نمک اور اس کے ساتھ جو ان چیزوں میں بھی کمی بیشی یا نقد ادھار کی صورت میں یہ بھی سود, سود کے زمرے میں آ جائیں گے تو ربا الفضل اور ربا النسیہ اس سود کو کہتے ہیں جو اشیاء سونا چاندی گندم جو کھجور نمک میں کمی بیشی یا نقد ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے مثلا گندم کا تبادلہ گندم سے کرنا ہو تو فرمایا گیا ایک تو برابر ہوگی اور دوسرا ہاتھو ات ہوگی بات سمجھ رہی ہے تھوڑی سی مشکل ہے مالی معاملات والے بندے امید ہے کہ ضرور اس کو کیپچر کریں گے حدیث سے ابھی ہم رہنمائی لے لیتے ہیں. مسلم گندم کا تبادلہ گندم سے کرنا ہے تو فرمایا گیا ایک تو برابر ہو اور دوسرا ہاتھوں ہاتھ ہو اس میں کموی بیشی ہوگی تب بھی اور ایک نقد دوسرا ادھار ہو یا دونوں ادھار ہو تب بھی یہ سود بن جائے گا یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے پاس دو سا کھجور تھی ردی کھجور تھی اور یہ گئے اور جا کے دو سا جو کھجور تھی ردی وہ کسی کو دیکھ کے ایک ساخ کھجور آلہ لے کے آ گئے اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کھجور کھائیں آپ نے فرمائی یہ کھجور آئی کہاں سے ہے تو انہوں نے پورا پروسیس بیان کیا کہ جی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس دو سال کھجور تھی دیکھے ہیں مال کے حوالے سے اتنا مشکل چل رہا ہے اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینسیٹیو بھی بہت ہے مالے حرام کہیں اندر نہ اتر جائے ایک اور واقعہ اس میں طور پر یہ مسلم کی روایت ہے 1069 اور اس میں حسن رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ پیدل جا رہے ہیں کہیں کھجور گری ہوئی پڑی ہے تو آپ نے حسن رضی اللہ عنہ نے وہ اٹھائی اور کھا لی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی مار کے منہ سے نکالی ہے کہ کف نکالی سے کیوں کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو اور صدقہ جو ہے وہ میری مج پر اور میری آل اولاد پر حرام ہے۔ مسلم کی روایت ہے بندہ یعنی کس قدر احتیاط کا معاملہ تو جب وہ کھجور لا کے رکھے بلال تمہارے پاس تو کھجور تھی کوئی تو یہ جو اصلی اور اعلی کھجور ہے یہ کہاں سے اگے فرمایا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ اور وسلم میرے پاس 2 سا کھجور تھی میں نے وہ دی اور اس کے بدلے میں میں نے کیا کر دیا ایک سا اصلی کھجور لے لیا اعلی کھجور لے لیا اعلی نسل کی برنی کھجور فرمایا یہی تو بالکل سود ہے۔ یعنی کہ دو سا اور ایک سا اس انداز کا اگر معاملہ رہے گا اور پھر بعد میں اس کے اوپر جا کر وہ جنس جو کہ ناپی اور تولی جا سکتی ہیں ان پر بھی اس کو قیاس کر کے آگے معاملے کو بڑھایا گیا یعنی کہ وہ اجناس جو تولی جا سکتی ہیں اور ناپی جا سکتی ہیں ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا یہ تو ہمیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں سے یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ سونا چاندی گندم جو کھجور اور نمک میں کمی بیشی یا نقد اور ادھار دوسرا چیز کیا ہوگی وہ حاضر ہو پیمنٹ اسی وقت لی جائے گی اور ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو ادھار پہ رکھ دیا جائے گا یہ ذرا اس کا میرن جانا کو دیکھ لیجیے نا فائیو پیج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ بیچ میں آپ کو وہ کتابیں جن سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں اور اللہ نے چاہا کہ وہ بھی درستگی کا باعث بنیں گے اس کو بھی ذکر کر دیں گے منہاج المسلم میں جو ہے ہمارے پاس تجارت کی یہ تمام اقسام کو اس میں بھی بیان کیا گیا ساتھ میں باب میں مولانا عبدالرحمان کیلانی صاحب کی بہت عمدہ کتاب ہے تجارت اور لین دین کے احکام و مسائل وہاں سے مدد لی جا سکتی ہے کیونکہ یہ روزمرہ انداز کی چیزیں اور ٹائم ٹو ٹائم بعض ویری بھی کر رہی ہوتی ہیں تو بہار یہاں پر جو ایک معاملہ آتا ہے کہ جنس کو جنس کے ساتھ کمو بیش کر کے فروخت کیا جائے جیسے کہ سونے کے ساتھ تبادلہ سونا اور گندم کے ساتھ گندم اور کھجور کے ساتھ کھجور کمو بیش کی صورت میں اور وہ ریواج جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے وہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر دی گئی بخاری و مسلم کی کہ آپ نے فرمایا گیا اوہو یہ تو این سود ہے یہ تو این سود ہے ایسا نہ کر اگر تیرا ارادہ اچھی کھجور خریدنے کا ہو تو پہلے گٹیا بیچ دے ہاں یہ بھی اس میں ذرا ایڈنگ ہوگی کوئی چیز اگر گھٹیا ہے یہ ہمارے پاس سونے میں بھی معاملہ آ رہا ہوتا ہے سونا جو بعض اوقات بیچ رہے ہوتے ہیں اور نیا لے رہے ہوتے ہیں اور اس کی قیمت کو زم کر رہے ہوتے ہیں نہیں پہلے اپنا پرانا جو ہے سونا وہ کیا کیا جائے بیچا جائے بیچ کے اس کی قیمت لے لی جائے اور پھر اسی اعتبار سے نیا جو خریدنا اس کے الگ ایویلویشن ہوگی یہ جو فرق کے ساتھ بیچنا ہے یہ منع ہے اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے مبارک آتا ہے کہ اگر تیرا ارادہ اچھی کھجور خریدنے کا ہو تو گھٹیا بیچ دے اور پھر اس قیمت سے اچھی خرور اچھی خجور الگ سے اچھی اچھی الگ خرید کلیئر حالانکہ زمینی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ احکامات میں بندہ آ کے گڑبڑ نہ کرے بعض اوقات اسے کو ہم وہ سور بکرا کا ایک مقام دیکھیں گے جس میں فرمایا گیا کہ کالو ان کیا تجارت بھی تو سود کی مانتا ہے بھی یہ ہے لوگ مبارک بات دے رہے ہیں اور ایک جگہ پہ وہی پروسیس ہے اور گناہ کی پروسیس یہاں پہ کہا جائے نہیں بازوں کا ذہن قبول نہیں کر پا رہے ہوتے نہیں اور یہ کہتا کہ نہیں جی یہ کیا وہی تو بات ہے ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں انہیں سے لے رہے نہیں پہلے تم اپنی अपनी چیز चीज रद्दी जो है इसको قیمت बेचो اس کو اس کا مالک بنا دو اس کے بعد جو تم نے نئی لینی ہے اس کو قیمت خریدو گے تو یہاں پہ اسی مقام پوائنٹ کو رکھ دیا گیا ایسے نہ کر اگر تیرا ارادہ اچھی کھجور خریدنے کا تو گھٹیا بیچ دے اور پھر اس کی اچھی کھجور الگ خرید لے دو مختلف چیزوں کی اگر بے ہو مثلاً سونا چاندی کے ساتھ اور گندم کھجور کے ساتھ جبکہ ایک حاضر ہو اور دوسری ادھار ہو تو اس صورت کو بھی جو ہے وہ منا فرما دیا گیا معاملہ جی؟ رکھا گھوڑا آپ نے خرید ہے اب وہاں پہ یہ پیسہ کیا بن گیا ہمارے پاس وہ ایک جنس بن گیا تو بہار اسی طرح تیسرا یہ آ جاتا ہے کہ ایک چیز کا تبادلہ اور سونا یا کھجور ادھار ہے تو گندم گندم کے ساتھ سودا ہے گندم گندم کے ساتھ سود ہے مگر یہ کہ لین دین اسی وقت ہو جائے ایک بڑا اہم معاملہ اس کے ساتھ, ساتھ یہ رکھنا ہے کہ حاضر وقت میں وہ سرمایہ آپ کے پاس موجود ہو یا اس کو پرووائڈ کر سکیں ایسا نہ ہو کہ اس چیز کا سیزن ہی نہ ہو اور اس کا عہد کر لیا جائے تو اس چیز سے بھی منع فرمایا گیا ربا الفضل اور ربا النسی اور اس کے اور بھی بار کچھ کمپلیکسٹیز آتی ہیں دو چیزیں یہ ایک اور خطرناک معاملہ جو اس دور میں آ کے شروع کیا گیا بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ انٹرسٹ الگ ہے اور یوزلی الگ ہے تجارتی قرضے الگ ہیں مہاجنی قرضے الگ ہیں تجارتی قرضے کے اعتبار سے کیا جو پروڈکٹ کاموں کے اعتبار سے لگائے جاتے ہیں اور تجارت کار یا صنعت کار جو لیتے ہیں تو یہ تجارتی قرضے کمرشل انٹرسٹ یہ الگ ہیں اور یوزلی الگ ہے اصلا تو اس کی کوئی تقسیم نہیں قرآن مجید نے جب ربا کا ذکر کیا تو اطلاق اس کو آرام ٹھہرایا اس میں کسی پہ یہ نہیں رکھا اور دوسرا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہ موجود تھا نجارتی سود کے اعتبار سے یعنی تمام قبیلے والے جو آج ایک کمپنیز کی حیثیت اختیار کر لیں وہ مل کے اپنا پیسہ لگاتے تھے ٹھیک ہے؟ اور اس کے اوپر کاروبار جو ہے اس اعتبار سے کرتے تھے تو سہوکاری کرزے سودی کرزے مہاجنی کرزے مہاجنی کرزے یا سرفی کرزے اس کو ہم جو ہے وہ یوجری میں ڈال دیں میں دوبارہ ارز کر دوں گا سہوکاری کرزی ایک بندہ ہوتا تھا پہلے اسی اعتبار سے ہوتا تھا اور قرض دے کر اس کے اوپر سود وصول کرتا تھا اور اسی میں پھر وہ دو چیزیں پائی جاتی تھی کہ یہ مفرد ہے یا مرکب ہے سمپل انٹرسٹ ہے یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے تو وہ قرضے دیتا تھا اور ان قرضوں کے لیے جو استعمال کیا جاتا تھا وہ مہاجنی یا سرفی قرض ہوتا بس صرف فرق اتنا رہا ہے کہ پہلے وہ سنگل ون ٹو ون پرسن ہوتا تھا اب اس کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ اور ادارہ بنا دیا گیا پہلے اسے ظالم سمجھا جاتا تھا اب اسے کیا سمجھا جاتا ہے اب اسے آپ ماڈرن اکنامکس میں دیکھیں گے تو وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے بغیر ہماری معیشت کا گزارا ہی کوئی نہیں ناگزیر ہے بینکرز کو بینک کی جابس کو یا بینک کے آؤٹ لک کو اس وقت آپ دیکھیں بڑی ہی عزت والی نگاہ سے کوئی دیکھا جاتا ہے پہلے ایسا معاملہ نہیں تھا پہلے مہاجن جو قرض دیتا تھا اسے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بد بخش لگا کے خون چوس رہا ہے یہ ظلم کر رہا ہے یہ انداز تھا لیکن اب یہ چیزیں تاثر ختم ہو گیا یعنی کہ یوں سمجھیں کہ وہی جو کام انفرادی سطح پہ ہوتا تھا اس وقت وہ آپ اجتماعی سطح پر بینکرز کی صورت میں ہو رہا ہے لیکن الٹا جب بات معاملہ رکھا جاتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ہم تو غریب کا سرمایہ لیتے ہیں اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور کسی صنعت کار کے پاس سرمایہ کار کے پاس کہیں انویسٹ کر کے اس سے جو فائدہ آتا ہے وہ تھوڑا سا اپنے پاس سروس چارجز کے طور پہ رکھ کے دوبارہ غریب کو لوٹا دیتے جس سے چولہا چلتا ہے نہیں ہے ایسا وائٹ لائٹ جس طرح پہ ہماری ان شاء اللہ آگے میں آ کے ایک سا یا سودی کر دے مہاجنی کر دے یوزری اس کے حوالے سے بات آ رہی ہے اس میں بھی سمپل انٹرسٹ اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ ایک ہے سمپل سود ایک رقم ہے لاکھ روپیہ اس پہ کسی نے ایک لاکھ بیس ہزار روپیہ بڑھا کر لے لیا ٹھیک ہے اب اس کو نہیں ادا کر سکا اسے تھوڑی مزید مہلت مل گئی ایک لاکھ بیس ہزار اس کے لیے مزید مہلت نہیں ایک ہے مرکب سودے مرکب کمپاؤنڈ انٹرسٹ اس میں پوزیشن کیا بن جاتی ہے کہ اگر وہ ایک لاکھ بیس ہزار طے ہوا ہے اور اس نے معینہ مقدار معینہ مدت تک نہیں پیسہ دیا تو یہ جو بیس تھا یہ بھی کیا ہو گیا یہ اصل زر میں شامل ہو چکا ہے. اب جو معاملہ بن رہا ہے یہ کیا ہو گیا ایک لاکھ بیس ہزار اور اس میں نسلیں کھاتی تھی مہاجر اور پرانی مجید جو ابتدائی حکم آ کے دیتا ہے وہ اسی اعتبار سے دیتا ہے اور بدبختی کا ایک راستہ جو ہمارے ہاں کھلتا ہے وہ ایک یہ بھی کھلتا ہے کہا گیا پورا مجید کمپاؤنڈ انٹرسٹ سے روکتا ہے سمپل انٹرسٹ سے تھوڑی روکتا ہے یہ دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ گری ایریا موجود ہے کہ کہاں سے قرآن کے احکامات کو بھی ٹیڑے راستے پہ نکلے یا بڑھتا چڑھتا سود مت کھاؤ یعنی کہ ہلکے والا سود کھا سکتے ہو بڑھتا چڑھتا نہیں کھا سکتے یہ تقسیم تو بالکل غلط ہے یعنی چھوٹی چوری کر سکتے ہو بڑی چوری نہیں کر سکتے یہ کہاں سے تقسیم ہے تو وہ تو ابتدائی حکم ہے یہ تین ہجری وزد کے بعد کا معاملہ ہے اس سے پہلے جو ہے چھ نبی میں سورہ روم میں ایک معاملہ بیان کیا جا چکا ہے وہ انشاءاللہ شاء آگے چل کے تفصیل آ جائے گی لیکن یہ صرف اس اعتبار سے تھا ورنہ علل اطلاق سمپل انٹرسٹ ہے یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے کسی بھی سورت سود سودی رہتا ہے تو ایک ہمارے پاس اسی طرح رباؤ نسیہ الفضل بینک کے قرضے تجارتی سود کمرشل انٹرسٹ یوزری یا یہ جو انفرادی بندہ اپنی ضروریات کے لیے, لیے لیتا رہتا ہے یہ والے انٹرسٹ اور اسی طرح بینک کے قرضے تجارتی سود یہ سارے کے سارے حرام تقریباً یہ فکل اکیڈمی جو ہے دنیا کے پچاس ساٹھ اسلامی ممالک انہوں نے بیٹھ کے بینک کے سود کو اتفاق یوں سمجھے کہ متفقن متفق اتفاق کے ساتھ اس کو بینک انٹرسٹ کو سود میں ڈالا اسے نہیں یہ جان چھوٹی تو کمرشل انٹرسٹ کسی قسم کے بھی جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس کس زمرے میں آتے ہیں سودی معاملات میں سمپل انٹرسٹ اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ بھی آ گیا اس میں ایک اور بڑا اہم معاملہ کیونکہ بینکنگ کا جب معاملہ شروع ہوتا ہے تو پی ایل ایس اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹس ہمارے پاس یہ خطرناک ہے اور یہ جو دیکھیں آ, کیونکہ ابھی انفرادی ہے. کوشش کی بات کی جا رہی ہے انفرادی سطح پر جب بھی بندہ اگر ان چیزوں کا رخ کرے گا تو دو چوائسیز ہے یا تو وہ لاکر کے طور پر آئے یا فائدہ کون لے کے جائے گا بینک لے کے جائے گا فلوٹ اس کو وہ بینک فلوٹ کہتا ہے یعنی کہ وہ یوٹیلیٹی بلز کی, کی جو ہم پیسے جمع کراتے ہیں اور ایک بڑا اماؤنٹ بنتا ہے اس سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے بینک فلوٹ کے نام سے رکھتا ہے اور اس سے بھی وہ اس کی اصل میں معیشت تو پنپ رہی ہے اسے ترویج ہو رہی ہے اس کی ریڑھ کی حد جی مضبوط ہو رہی ہے لیکن یہ انفرادی سطح پہ ایک بچنے کا فوری انداز ہے کیونکہ جیسے ہی جا کے ہم کھڑے ہوتے ہیں بینکس میں تو وہ سب سے پہلے میں کیا ہے کہ ہم جناب سیونگ لیں گے، یہ سود لینے کے لیے ہمارا خود بھی دل چاہتا ہے تو وہیں پہنشن کر لیا جائے گا جی کیا کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ کے ہم بچ جائیں گے سود سے یا ہمارے پیسے سے وہ سود نہیں بنا رہے بالکل بنا رہے لیکن اس وقت آپ کا چوائس نہیں ہے یہ فورسڈ ہے انشاءاللہ آگے چل کے اس کے لیے ایک حدیث مبارکہ کیونکہ ہم ابھی سمپل اور سمپل سود کی ایک سام کو دیکھ رہے ہیں اور ابھی قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے اس کی حرمت کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے ہمارے پاس مطلب ابھی بات ہم اس پہ کرنی نہیں ہوئے باتیں بہت ہیں اس کے اوپر کرنی نہیں پی ایل ایس اکاؤنٹ ان سے بچا جائے یہ سود کا آج ایک مروجہ نظام ہے ہمارے پاس اسی طرح فکس ڈیپوزٹ اپنے پیسے لا کے فکس کیے گئے چار سال کے لیے پانچ سال کے لیے تین سال کے لیے سال کے لیے اور اس کے لیے بارہ ہے یہ کیا ہے رحمت کا معاملہ نمازیں اپنی جگہ اور کیا خیال ہے اس دن خالی صرف نمازوں والے پرچے چیک ہوں گے مالی پرچے نہیں چیک ہوں گے قومی شعیب یاد آتی ہے قومی شعیب کے پاس جب شعیب علیہ السلام گئے اور انہوں نے بات کی کہ دیکھو اللہ کو مانو اور یہ کام نہ کرو اپنے معلوم سے ناجائز منافع مت لو تو کیا کہتے ہیں شعیب السلام کیا ہو گیا تمہیں تمہاری نمازیں کیا ہمیں رو... یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے معلوم میں سے اپنی مرضی سے نفع نہ لے سکے یعنی نمازیں پڑھوانی نمازیں پڑھواؤ تم ہمارے مالی معاملات میں یہ کام کریں گے تو بولے بادشاہ مر جائیں گے یہاں پر اس اعتبار سے پابندی رہی بات ہے وہ ابھی مان کی علامت ہے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے تو مال کو بڑھانا سورہ بکرا کا اگر آپ رکو دیکھیں گے نا سینتیس اڑتیس اور تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ اور تھرٹی نائنس اس کے حوالے سے آپ ایک معاملہ دیکھیں گے ایک جگہ مالی معاملات کے حوالے سے مال کو اضافی مال ہے بندہ مومن تیرے پاس تو اللہ کی راہ میں لگا اضافی مال کا بدترین استعمال کیا منی بگٹس منی پیسہ پھینک اور پیسہ کھینک سورج بکرا رکو نمبر تھرٹی ایٹ میں بیان کیا گیا سود کے انداز میں اور پھر اگلے تھرٹی نائن میں قرض کے لین دین کو بیان کیا گیا یعنی مامل مالی معاملات تو پورا احاطہ کیا گیا تو پیسے سے جو پیسہ پھینکنا فکس ڈیپوز کی صورت میں یہ سود کے زمرے میں آتا ہے اور بینک انٹرسٹ بالکل جو ہے وہ حرام ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہمیں ملتی دو رائے نہیں ملتی اسی طرح کریڈٹ کارڈز یہ ہمارے پاس چھٹا پوائنٹ ہے کریڈٹ کارڈز بھی کیا ہے مسئلہ خراب ہے کاروباری بھائی تو ناراض نہ ہو جائیں جی پلاسٹک منی بلکہ یہ تو ایک بہترین انداز اگر آپ سوچیے گا اصلاً تو دیکھیں جو چیز تھی وہ تو سونا تھی ایون بینکس کے پاس بھی سونا نہیں خالی یہ رسیدیں اصل میں وہ جو لوگ بینکنگ سسٹم کو پڑھ کے آتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جی وہ سونا پہلے ہوتا تھا اور سونے کے عفظ آپ کو ایک رسید جاری کر دی جاتی تھی کہ بھائی یہ تمہارے سونے کا انہوں نے کہا ہم اپنا سونا لے لے کے پھرتے رہے اس کا مطلب رسیدے چلاتے نوٹ کیا ہے ہماری جیبوں میں جو پڑے گا اور اب جو مروجہ کی, کی سورت کی میں, میں, میں اب نہ میرے ہاتھ میں میرا سونا ہے نہ میرا روپیہ ہے, میرے پاس الیکٹرانک بیٹھ جائے گا ختم نتنگ زندگی میں کچھ نہیں کمایا اصل کوئی نہیں ہاتھ خالو, بالکل یہ ایک اور جدید نظام ہے جس کی اس کی تباہ کاریاں اگر پڑھنا چاہتے ہیں نا بینکنگ کی تباہ کاریاں اور یہ بینک سسٹم کے پیچھے یہودی لابی کس طرح ہے ملک کے ملک اور قوموں کی قومیں لٹتی ہیں یہ آئی ایم ایف اور کیا کام کر رہے اس وقت حکومتیں کون سی چلانی ہیں کس طرح چلیں گی یہودی لوبی اور چند افراد بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ بلیو کیجئے گا یعنی میں جو اصل بات آ کے کر رہا تو بڑا خوشی سے بندہ اپنا ماسٹر کارڈ نکالتے ہوئے کہتا ہے اس میں سے ڈبل او ٹی بھی لینی ہے کی ڈبل او ٹی اور اس کی جو سروس چارجز ہے وہ سو روپے دمڑی کی بڑھیا اور ٹکا سر منڈائی یہ آپ انداز دیکھ رہے وہ کریڈٹ کارڈ یا اسی طرح ڈیبٹ کارڈ یا اسی طرح ہمارے ماسٹر کارڈ الیکٹرانک اس میں جو کباہت آتی وہ ڈائریکٹ شاید محسوس نہ ہو لیکن کیا ہے کہ بندہ ایک کنڈیشن کو فل کرتا ہے کہ صاحب اگر میں نے آپ سے لیا ہوا لون پینتالیس دن کے اندر نہیں دیا تو جو مارک اپنے سیٹ کیا ہوا ہے میں اس کو اوکے کرتا ہوں لیکن تم اس کے اوپر بندوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اپ ڈاؤن کیسے آتے ہیں بالکل ملیا میٹ بھی ہو جاتا ہے تم یہ اس وقت سائن کرتے ہو سگنیچر کرتے ہو کہ جناب جو بھی میں نے آپ سے قرضہ لیا ہے اس پہ پانچ پرسینٹ دس پرسینٹ پندرہ پرسینٹ میں آپ کو دوں گا کریڈٹ کارڈ ڈاؤٹفل مسئلہ ہے اس کا بھی سود کی ایک مروجہ انداز ہمارے پاس اسی طرح لائف انشورنس سکیمز جی کیا آ جائے گی اس کے لیے بیما پالیسی زندگی محفوظ بچوں کا مستقبل محفوظ لائف انشورنس اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے سورہ ہے آخری رکوع آخری آیات میں کیا کہا گیا کوئی بندہ نہیں جانتا کہ اس کے کل میں کیا ہونا ہے اور آج ہم اپنی لائف کو کیا کر کے بیٹھے سیف کر کے بیٹھے انگلی کٹے گی تو اتنا ہاتھ کٹے گا تو اتنا اور بندہ مر گیا تو اتنا تو بعض اوقات میٹیرئلزم یہ مادہ پرستی یہ اپنے کل کی فکر اتنی چھاتی ہے کی یقین کیجئے جی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بعض اوقات بندہ خود ہی گئی یار انگلی تھوڑی سی اور اوپر کٹ جاتی تو کلیم زیادہ کر لیتی اللہ اپنی رحمت کا معاملہ کروں گا جو میچورٹی پہ, پہ پہنچتی ہے پالیسی بابا جی ڈیڑھ کروڑ کے بن جاتے ہیں تو گھر والے پھر سنبھال سنبھال کے پھر ہوتے ہیں کہ دو چار دن رہ گئے کے پھر ڈیڑھ کروڑ کی پالیسی آپ یہ دیکھیے اس نے اپنے لیے کیا, کیا؟ خود کریٹ کر لیا اور جب وہ نہیں مرتا تو پھر دعائیں کرتے ہیں اللہ کرے بابا مرے تو گھر میں کروڑ لا, آئے لائف انشور کوئی کانسپٹ نہیں ہے کے ساتھ مجھے نہیں پتا, کسی نے کرائی ہوئی تو بھائی ناراض نہیں ہوئی گا لیکن عرض ہے کہ اس کا دین میں کوئی تصور ہے نہیں اور پوسٹل لائف انشورنس وغیرہ یہ آج ہمارے بلکہ وہ انشورنس والے اگر آپ داڑی اور مولوی ہیں تو وہ سب سے پہلے جا کے اپنا جو پیپر کھولتے ہیں تو وہ پیچھے سے اٹھا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے صاحب یہ فتوا یہ فتوا دیکھیے کیوں پتا کہ یار یہ اسلامک بندہ اسے اسلامک انجیکشن پاور بھی بڑے خطرناک ہے وہ ایک مولانا صاحب اپنا گوشت لے کے جا رہے تھے تو وہ کبا آیا پیچھے سے تو اس نے جپٹا مارا اور ان کا گوشت لے کے اڑ گیا ادھر ہی کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا وہ بات سن کالی جمعہ میں نے فتوا دے دینا کہ کبا حلال ہے گوشت واپس کر کے یہ جو ہلاال حلال ہو گیا وہ کیسے ہو گیا بال بھی نہیں کیا انشورنس ہلال ہو گیا کیسے ہو گیا ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کے گئے ہیں کہ تم نے بھی کی طرح کیا کرنا ہے؟ اپنے دین کو بیچ بیچ کے کھانا ہے. تو ایک معاملہ یہ کہ لائف انشورنس اسکیم وغیرہ کا کوئی تصوری ریٹائرمنٹ کی لائف ہے اور اس کے یہ ہمارے پاس انداز چل رہے ہیں گڈز انشورنس مال کے اعتبار سے یہ جو سیوک سینس ہمارے پاس اڑا ہے روڈز پہ نئی گاڑیاں کھڑی کر کے آرام سے تسلی سے مین روڈ پہ جا رہے کیا ہوگا لگ جائے گی کی خیر کیا ہوگا نہیں آئے گی نہیں آئے گی ختم اب سورہ فلک سورہ ناز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اس کے لیے تو یا تو ہمارا ایک مذہبی طبقہ ایسا ہے کہ جنہوں نے پیچھے وہ جوتے لٹکا رکھے اور کپڑے لٹکا رکھے گا آپ کو جب دل چاہے نہیں لینے کے لیے آپ اسے چھوڑ کے چلے جائیں خود آگ لگا دو گوڈز انشورنس یا اسی اعتبار سے کچھ اور چیزیں ان لیزنگ یہ ہمارے پاس دسواں پوائنٹ ہے لیزنگ لیزنگ کا معاملہ چند جگاہوں میں شرائت کے ساتھ ہے لیکن جو ہمارے लीजिंग ہاں مروجہ انداز میں بھی لیزنگ چل رہی ہے وہ لیزنگ صحیح نہیں ہے. اجارہ کے نام سے بھی میں نے کہا نا کہ ابھی ہم اسٹریٹ صرف بات کرتی آ رہی ہیں کتاب اللہ سنت رسول سے بھی کوئی بات نہیں آ رہی جو مروجہ انداز میں چیزیں ہمارے پاس چل رہی ہیں اسی طرح اس میں سیونگ سرٹیفکیٹ یہ جو بچت قومی بچت स्कीम سودی معاملات سے دو چار ہے بچا جائے چھوڑا جائے بندہ پھر اچھا یہ بہت سو... فوری طور پر ایک سوال یہ بچا... کیا میں اپنا سرمایہ کہاں لے کے جائے کہاں پہ لگائے ایک ایک خطرناک آتا ہے اور بیوا کیا کرے اور فلانا کیا کرے اور بوڑھا کیا کرے اصلا تو یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے بوڑھا ہے بےوا ہے, ہے بچے یتیم ہے سٹیٹ لیکن سٹیٹ ہی نہیں ہے نا مسئلہ تو ہمارے پاس یہ اسلامک اسٹیٹ ہی کوئی نہیں مرنہ تو کفالت کرے ان کی اسی لیے دوسرا مسئلہ یہ کیا تھا انفرادی سطح پہ بچا جائے اور اجتماعی سطح پر اللہ کے دین اللہ کے نظام کو لایا جائے یہ ایک آدھے مسئلے کال ہے ہم سود سے نکلیں گے تو فحاشی اوریانی کھاتی ہے فحاشی اوریانی سے نکلتے ہیں تو جدت پسندی آئی بیٹھی ہے لبرلزم آیا بیٹھا ساری طرف سے یہ بلائیں چمٹی پڑی کوئی ایک آدھی چیز کا نہیں اسی لیے اللہ کا دین اللہ کا نظام ان دین اللہ الاسلام وہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ظاہری بات ہے اس کے لیے جدوجہد مشکل ہے آج ہمیں سے ہر بندہ بھی مالی طور پہ اپنے لیے ٹھکانہ ڈھونڈنا چاہ رہا ہوتا ہے سیف ساؤنڈ کیا ہو جی یہ کوئی آپشن دیجیے ہم اپنا مال کہاں پہ لگائے اللہ نے تو کہا جافتی مال کہاں پہ لگاؤ کہاں پہ لگاؤ اپنی ایز اور کمفرٹ کو نہیں دیکھو اپنے بھائی پہ لگاؤ ہمیں یہ بات ظاہری بات ہے میٹیریلزم والے لوگوں کو کہاں پہ سمجھ آئے جہاں منی بگٹس منی پیسہ پھینک اور پیسہ کھینچ اتنا ہے تو اتنا آئے گا اتنا ہے تو اتنا آئے گا یہ تو بچے کو پڑھاتا اس لیے کہ اس کی جاب سے ہوگی مجبوری ہے یہاں پہ یہ باتیں کیسے رکھی بار یہ اس اخبار سے سیونگ سرٹیفکیٹ بھی آتے ہیں قومی بچت اسکیمیں بھی آتی ہیں اور ایک منیمم کرائیٹیریا موبائل لونز یہ بھی اس کے زمرے میں آتے ہیں یہ انداز تو آپ دیکھیں گے میں ایسے صرف ایکزامپل کے لیے کروں کسی کا نام لے رہا ہوں تو کوئی غلط تاثر نہ جائے جیسے اے آر وائی گولڈ والوں نے اپنا نکالا نا کہ بڑے انویسٹر تو آئے آئے پچاس روپے والا بھی ہم سے بھاگ اور آپ سوچیں عوام الناس کے اگر پچاس پچاس روپے بھی ملیں تو ان کے لیے کیا ہے بہت بڑی اماؤنٹ تو لون اس انٹرسٹ والے سسٹم سے یعنی کال بھی کرنی ہے اور پلیز معذرت کے ساتھ ہمارا دینی طبقہ جو کہ نماز روزہ حج زکات دین کو پسند کرتا ہے وہ بھی بغاز یہ موبائل لون لے کے بیٹھا ہوتا تو یہ منیمم لیول سے بھی بچنا ہے اور میکسیمم لیول سے بھی بچنا ہے کوئی قرضے ایسی سودی قرضے کاروبار کے لیے تجارت کے لیے گھر بار کے لیے اس کو بھی کنڈیم کرنا ہے اور یہ منیمم یعنی کہ جب دودھ نکالتے ہیں پتہ نہیں اب وہ گاؤں والی زندگی سے کتنے لوگ متعارف ہیں جب وہ بندہ بالٹی رکھ کے دودھ نکال رہا ہوتا ہے تو گائے اگر پیشاب کر دے عموماً کبھی کبھار ہو بھی جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہتا نہیں تھوڑا سا پڑا چھن میں نہیں نکالو اللہ کے بندے پیشاب تھوڑی پینا نہیں ہے نا داما یوریبو کا علا مالا یوریب تختیار کر اس چیز کو جو تجھے شک کو شبہ سے بالکل چھوڑ دے اس چیز کو جو تجھے شک میں ڈالے اور اختیار کر اس چیز کو جو تجھے شک میں نہ ڈالے سنن نسائی کی روایت ہے اسی گروی شدہ پلاٹس مکان زیورات سے کسی قسم کا نفع اٹھانا کسی بندے نے آپ رکھوائے آپ کے پاس کے کاری کیا رہے ہوتے ہیں اصل میں سب نے تو ان سے مطالبہ کرنا نہیں ہوتا اسی طرح بہت سارا جو پیسہ جمع ہو جاتا ہے وہ آگے سوکھ پہ چلانے شروع کرتا ہیں عوام الناس کو کانوں کان خبر بھی کوئی نہیں ہوتی خبر بھی نہیں ہوتی یہ پیسہ کس کا ہوتا ہے تو گروی شدہ یعنی کہ یہ ایک ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کسی نے اپنی کوئی گاڑی رکھوائی اور آپ سے کوئی پیسے لیے تو اب وہ کیا کرے گا اس گاڑی کو پتا چلے گا کیونکہ تم نے مجھ سے پیسے لیے وہ اسے جھوٹنا شروع کر دے استعمال کرنا شروع کر دے تو یہ بھی کس کے زمرے میں آ جائے گا سود کے زمرے میں آ جائے گا پرائز پرائز بانڈز بانڈز کا اب کتنا چسکا ہے ہمارے معذرت کے ساتھ بھائی, باز بھائی پرائز بانڈ کے لیے نوافل بھی مانے بیٹھے ہوتے ہیں اور جمع دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ سہن تعالیٰ اس دفعہ نمبر لگوا دے یقین کیجئے دین کے لیے آگے نہیں پوچھیں گے جیسے یہ وہ طرز عمل ہے نا بس یہ دعا کیجئے اللہ سمانہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ لے اور دبئی کا ایک چکر لگ دیا اور پھر جو میرے ابھی تو صرف ہم سود کے حساب میں بیٹھے یا دین ایمان بالو آپس میں ایک دوسرے کے مال آرام طریقے سے نہیں کھاؤ یعنی ایسی تجارتیں جو دھوکہ دہی پر مبنی ہے جو فراڈ پر مبنی ہے جو رضامندی پر ہی نہیں ہے بائی فورس ہے ابھی ان کی بات ہی ہو ابھی تو صرف سود کے زمرے میں بیٹھے اور ایمان والوں کا مال آپس میں ایک دوسرے کا باطل طریقے سے مت کھاؤ مسلم. مسلمان, مسلمان کا بھائی ہے لا اس پر ظلم نہیں کرتا لا اس کی مدد کو نہیں ترک کرتا وہ لا یقین چھوڑتا نہیں اکیلا کل مسلم یا المسلم حرام ہوا مال ہوا اردو آر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کی جان بھی اس کی عزت بھی اور اس کا مال بھی سب سے اہم ترین چیز اس کا مال بھی ہے وہ ایک دوسرے کا باطل طریقے سے نہیں کھا سکتے پرائز بانڈ میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا پیسہ روک کے کسی ایک کا فائدہ ہو جاتا ہے اور وہ اس پیسے پہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ موجیں کر رہا ہوتا ہے یہ جو بڑا نظر آتا ہے نا کیا بڑا نہیں اس سے تو فائدہ ہو جاتا ہے لوگوں کا نہ اسی لیے تو کہا گیا تمہیں لگتا ہے کہ سود بڑھتا چڑھتا ہے اور صدقات سے کوئی کمی آتی ہے نہیں اللہ کے نزدیک سود گھٹتا ہے اور صدکات بڑھتے ہیں سر نمبر 39 میں اس موضوع کو بیان کیا گیا اب یہ چیزیں بھی بندے کو کیسے روکیں جب ایماندر بھی ہمارے پاس یہ سود کے ہمارے یہاں تو جو تماشا یہ رمضان کے دنوں میں لگایا ہوتا ہے بعض اوقات کے سوال کا جواب دیجیے اور اس پر انعام لیجیے اللہ رحم فرمائے اور آج پوری عوام الناس کو کس طرح اس انعامی اسکیموں پر لگایا گیا اصل میں اس میں بھی تو کیا ہوتا ہے فوائد بٹور نہ ہوتے ہیں انداز سے ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ نکل جائے تو انعامی سکیم بھی اس میں لوٹری ٹکٹس یہ اسی میں آتا ہے یا لا تاکلوا بینکم بالباطل کسی ایک کا جو آ کے جو حرام ڈہرایا گے تو کیوں ڈھلایا گیا کسی ایک کا فائدہ ہوگا اور باقی رولیں گے اور اسلام آپس میں اس محبت کو فروغ دینا چاہتا ہے اس سے بچاتا ہے ایک بڑا خطرناک اور معاملہ اشیاء جو قسطوں پر خرید رہے ہیں جی اور وہی چیز جو کہ ایک مطلب ہے کہ آپ کو ملنی تھی ایک لاکھ روپے میں اب اگر آپ نقد لیتے ہیں تو یہ ایک لاکھ کی ہے اور اگر آپ ادھار پہ کریں گے چھ مہینے کے تو پھر یہ ایک لاکھ پچیس ہزار کی ہے دس ہزار کی ہے یہ کہتے ہیں سود ہے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ پرنا اشیاء جو ہماری اس طرح خریدی جاتی ہیں ایون گاڑیوں کے حوالے سے بھی معذرت کے ساتھ ایک مشکل چیز اسلامی بینکنگ نے جب آ کے انٹروڈیوس کروایا تو اس نے بھی یہی کہا آپ خرید لیں ایمان بنے راہ ادھر چلے کوئی مسئلہ نہیں آپ کو نئی گاڑی چاہیے نا آپ نے شراب پینی ہے ہم اوپر سے لیبل لگا دیتے ہیں اسلامی شراب آپ کیجیے ایک بڑا مسئلہ بہرحال کوشش ٹھیک ہے ان... ابتدائی طور پہ ان کی اچھی ہے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے لیکن کوئی کہ پیوریفائی ہے تو معذرت کے ساتھ ریٹ پہ وہی معاملہ سیٹ ہوتا ہے وہ سٹیٹ بینک سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں انہیں جو اضافی جو وہاں پہ منافع مل رہا ہوتا ہے وہ کسے مل رہا ہوتا ہے وہ ان سے مل رہا ہوتا ہے اور وہ اسے آ کے اپنے کھاتے داروں میں آگے تقسیم کرتے کسی نے اس کے بارے میں ڈیٹیل اگر پڑھنا ہو تو یہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہیں ہیں ان کا بہت اچھا فیچر ہے کہ اسلامی بینکنگ کتنی اسلامی اس کو ذرا جا کے دیکھ لیں مسئلہ کیا ہوتا ہے ہماری گوٹ ہوتی ہے ہمیں کوئی تھوڑا سا جنہ دے دے کہ جی یہ اسلامی تو ہم اس پہ کھڑے ہو, ہو جاتے ہیں ایک معاملہ میں آپ سے کروں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ان کی نیت پر شک نہیں کرتے ٹھیک ہے الحمدللہ ایک سٹیپ گیا 1000 سنگل اسٹپ یہ پہلا سٹیپ لیا گیا اور اس میں بہت ساری کبابیں ہی ہیں لیکن کوئی بندہ اسے 100% پرسینٹ سمجھ کے اپنے لیے آج حلال سمجھ لے یہ بھی بڑا ظلم ہے یہ بڑا ظلم ہے آج تو ہمارے پاس سٹی بینک نے اور جو بھی ہے کنوینشنل جتنے بھی اسلامی بینک کی بلکہ معذرت کے ساتھ وہ کہتے ہیں اور ایک صاحب نے بڑا اس پہ ریمارکس دیا کیا کہ ہمیں باقی پتا نہیں ہڈن ویلوز ہیں کہ کیا چیزیں ہیں کیا چیز چل رہی ہے نہیں ہے عوام الناس کے لیے है कि کہ सूद वाला मामला इतना اتنا پیچیدہ کر دیا گیا कि समझ आना बड़ा मुश्किल है وہ کہتا باقی چیزیں نہیں پتا یار یہ جو کاؤنٹر پہ تم نے عورتیں لا کے بٹھا دیے کم از کم انہیں تو پیچھے لے جاؤ یہ تو اسلام میں نہیں باقی تو باتیں بات کی بات بالکل صحیح ریٹ پہ ہے تو بھائی ریٹ تو سیٹ ہو کا باقیوں کا بھی یہی معاملہ سیٹ ہو رہا ہے ابھی یہی کام کر رہے ہیں یہ کون سا کرایہ ہے جو بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے تو بارہ ایک ابتدائی کوشش کی صورت میں چیز ہے لیکن دا ما یوریبو کا علا ما لا یوریبک تو چھوڑ دے اس چیز کو جو تجھے شک میں ڈالے اور اختیار کر اس چیز کو جو تجھے شک میں نہ ڈالے تو جو گاڑیاں اس طرح لی جا رہی ہیں قسطوں پر اور اس میں جو بڑھوتری کا عمل یا تو وہ لاکھ روپے کے چھ مہینے کے بعد بھی لاکھ روپے لے رہے ٹھیک ہے دے اب سے نہیں ہے اصل پھر اس کے لیے کیا ہے اسلامک سسٹم الحمدللہ موجود ہے ایسی بات نہیں ہے ظاہری بات ہے اس کو آج ماڈرن اکنامکس کے ساتھ جوڑ کر اس میں اللہ کرے کہ ایسے اکانومسٹ آئے اور الحمدللہ للہ کوشیں اپنی جگہ پہ کی جا رہی ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ جو اس وقت معیشت پر ایک قبضہ ہے ओ, قدر خطرناک یہ چیزیں تو اسی طرح بائیسویں نمبر پہ ارض کر رہا ہوں پروویڈنٹ فنڈ ان کے حوالے سے جو معاملہ آتا ہے ان میں بھی سود کی آمیزش ہوتی ہے یہ وہ عموماً ہوتا ہے جو جاب وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے کوئی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے لیٹس لٹسپوز کہ آٹھ پرسنٹ وہ اپنی جاب میں سے اپنی وہ سیلری میں سے خود کٹوا رہے ہوتے ہیں اور آٹھ پرسنٹ گورنمنٹ ان کو ایڈ اپ کر کے ان دا لاسٹ جب وہ ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں تو دے رہے ہوتے ہیں کہ رکھ رہے میں لگا رہے ہوتے ہیں اور جب اس نے ریٹائر ہونے تو اس میں وہ جو اضافی رقم ہے اس کے لیے مستقبل کے سودے ان چیزوں سے بچا جائے جب تک چیز اپنے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ یہ کہ کوئی ایسے اب اس میں بھی بہ کے بہت سارے انداز ہیں اللہ یہ کہ وہ جو کہ کسی نے کوئی تیار کر کے دینی جیسے ایک گھر ہے کوئی تیار کر کے دینے تو اب یہ مستقبل کا سودا الگ ہے ورنہ کیا ہوگا جو ہے وہ اس کے اوپر اس کی ملکیت ہونی چاہیے شیئرز میں جو معاملہ آ کے پھنستا ہے وہ یہی ہے نا شیئر میں آپ جا کے حالت دیکھ لیں اس وقت وہ شیئر تو ورچولی آپ کے پاس چل رہے ہوتے ہیں بیس آدمی بدل چکے ہیں اور ملکیت کسی کے پاس کوئی نہیں ملکیت ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ایک معاملہ یہ کہ سودی داروں کے شیئرز کی خرید و فروخت وہ بھی سود کے زمرے میں آتے ہیں سودی اداروں کے شیئرز کی خرید و فروخت اس سے بھی بچا جائے اب شیئر تو خرید لیے بعض اوقات شیئرز کے لیے بہت ساری کنڈیشنز ہیں کہ وہ اگر لائک کرتی ہیں تو ٹھیک ہے ریدر یہ عمومی طور پر اور یہی معاملہ میوچل فنڈ کے لیے بھی چل رہا ہوتا ہے میوچل فنڈ میں بھی جو اگر کنڈیشنز بیان کی جا رہی ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ پیسہ اس اعتبار سے لگ نہیں رہا دیکھیں اصل ہو کیا رہے کہ ہمارے پاس کنونشنل بینکنگ اور اسلامی بینکنگ یہ دونوں پیرل کام کر رہے ہیں اب ظاہری بات ہے جب آپ کے پاس یہ کنونشنل بینکنگ سودی نظام موجود ہے تب بھی یہ نظام چل نہیں سکتا سو so کالڈ اسلامی بینکنگ سو کالڈ تب بھی یہ چل نہیں سکتا یہ تو یہ ہوگا کہ کل کلدم قرار دیا جائے گا اور گورنمنٹ نے تو گھر دینا کوئی نہیں دو ہزار ایک میں انہوں نے جو شوشہ چھوڑا تھا وہ یہ کہا تھا کہ اب ہم ان علماء سے استفادہ کریں گے جو بینک کے ربا کو ربا نہیں مانتے آؤ ڈیفینیشن چینج کر لو جو بینک کے ربا کو ربا نہیں مانیں گے انٹرسٹ نہیں مانیں گے ہم ان علماء سے استفادہ کریں گے بینک کے سود کو تو تم حلال قرار دو دونوں یہ نظام اگر چلانا کی کوشش کریں گے تو نظام کو کنڈیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو دوسرا نظام کس انداز سے آئے گا اسلام اور یہ ہمارے اللہ کرے ہمارے ویسے علم میں اضافے کے لیے تھرٹی ایٹ ایف آئن پاکستان کی دفاعات میں آئین میں شامل ہے کہ سٹیٹ مالی معاملات میں سے سود کو کلا دم قرار دے گی اب دیکھ لیجیے پھر حالت کس طرح جتنے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اتنے اسلامی ہمیں ایسے ہی چل رہے ہیں نا بعض اوقات فوری طور یہ مڑ کے جاتی ہے. جی سٹیٹ کیوں نہیں یہ سارے معاملات کو اختیار کرتے ہیں؟ انفرادی سطح پہ ایک بندہ کیا کر سکتا ہے اسٹیٹ پاگل جو سرمایہ داران ہے وہ اپنے مفادات کو چھوڑ دے گا اسی طرح سودی داروں کے شیئر کی خرید و فروخت وہ بھی حرام ہے بھی بچا جائے معمہ بازی پزل ریفل ٹکٹ ریس کوچیاں یہ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے یقین کیجیے ارد گرد سمجھ نہیں آتی پھر حلال کیا بچتا ہے جی یہ ہو کیا تو یہی تو ایک بڑا مسئلہ ہے قربے کے آمد دین پر چلنا ایسے ہے جیسے انگارا ہاتھ پر لے کر چلنا بدال اسلام و غریبا سیاد غریبا غربا ان ساری چیزوں سے چھٹکارا پانے انفرادی سطح پر بچا اور اجتماعی سطح پر اللہ کے دین کے نفاذ کی جدوجہد وہ حل بنتا ہے مجبوری ہے ایک اس میں اور بھی کیس آ سکتا ہے وہ کاروباری طبقے میں اس انداز میں آتا ہے کہ کاروباری طبقہ میں یہ کمیٹیوں کی اقسام بن جاتی ہے یعنی یہ جو کمیٹی نکلنی ہوتی ہے نا کمیٹی بولی لگا کر فروخت کی جاتی ہے اور کمیٹی بولی لگا کر خریدی جاتی ہے جی آگے ہوگی بات سمجھ امید ہے جب بھائی وہ جو دس بارہ آدمی کمیٹی ڈالتے ہیں اور پھر کمیٹی ہے ایک بندے کے پاس تو وہ پیسہ ہے تو وہ بھی اس میں بھی یہ کہا گیا کہ وہ پیسہ جو اس کے پاس جمع ہو رہا تھا وہ کسی حرام کاموں پر نہ لگا دے اور دوسری اہم بات یہ کہ بعض اوقات وہ ممبرس کو اکٹھا کر کے بٹھا لیا جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے ہاں بھائی میں اس لاکھ روپے والی کے لیے کیا دیتا ہوں ایک لاکھ پانچ ہزار دیتا ہوں پھر ایک اور لگاتا ہے جی میں ایک لاکھ دس دیتا ہوں کمیٹی کھل رہی ہے خطرناک چیزیں ہیں ہمارے پاس اسی اعتبار سے قرآن اندازی کے بعد بقیہ اقسات معاف کر دی جاتی ہیں یہ بھی اور اس طرح کے جو کمپلیکسٹیز ہیں یعنی اس کے اندر مزید سودی معاملات وہ بھی ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیان ملتا ہے کہ فرمایا گیا کہ جو بندہ کاروبار کرے تو اللہ کرے وہ کاروباری معاملات کو سیکھنے کی بھی کوشش کرے لیکن ظاہر بات ہے یہ سیکھنے سکھانے کا معاملہ کوئی ایک دن میں تو اسٹیبلش ہو نہیں سکتا دین جیسے ایک دن میں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا الحمد للہ اس کے لیے की کی جاتی ہے بھاگ دوڑ لگائی جاتی ہے یہ چھبیس قسم کی اکسام ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں. ان میں, آ, جو ہے, کچھ ہماری اپنی कुछ हमारी کے ساتھ بھی میٹ کر رہی ہوں گی کچھ کے ساتھ ہمارا کوئی نہیں ڈائریکٹ سروکار ہوگا لیکن کسی اور انداز سے کسی اور کا پالا پڑ رہا ہوگا باہر تو آہستہ آہستہ یہ پروسیس ہے اس کو سیکھنے کے اعتبار سے سود کی یہ ڈائریکٹ ہمارے پاس اکسام آ جاتی اس کی جو خباستیں ہیں کہ یعنی یہ اور کس انداز سے ہماری اکانمی کو یا ہماری ما, ہماری اجتماعیت کو تباہ کر دیتے ہیں چیدہ چیزا وہ کچھ باتیں ہیں اس کے بعد پھر ڈائریکٹ آ کے معذرت کے ساتھ ایک شدید حملہ ہونا چاہیے ہم پر میں اور آپ اس میں شامل ہیں اللہ کی کتاب اور سنت رسول کہتی کیا کہ. میں آپ سے ارض کروں کہ پچاسیوں چیزیں اور گنوا دی جائیں یہ اس وقت تک تاثر مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک یہ بتایا نہیں جائے کہ اللہ کہتا کیا اس کے بارے میں ورنہ ہر جگہ پہ میں نے آپ سے عرض کیا گری ایریا ہے پہلے پھر اس میں سے خباستوں میں سے کچھ چیزیں وہ بھی بیس پندرہ بیس پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں اور یہ جو ٹاپک ہے یہ بھی تھوڑا سا خشک ہے آپ کو امید ہے کہ اندازہ ہوتا ہو لیکن بہرحال یہ دیکھیے کہ اس کی ہلاکت خیزیاں اس کی تباہ کاریاں سود کی ہمیں پتہ لگنی چاہیے سب سے اہم ترین بات ہے کہ محنت کی ناقدری ہے اور سرمایہ کی برتری ہے. یعنی جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے بس ٹھیک ہے جو باندار پیسہ دیتا ہے سوج کے اعتبار سے وہ ہے، ہے، مجھے اسے کیا؟ محنت کی کیا ہے ناقدری قدری اور معاشرے میں چیز کیا جنریٹ کی جا رہی ہے بھائی جس کے پاس جو پیسہ ہوگا وہ, وہ ریزرو کر لے یعنی ڈیڈ منی ایکٹیو منی نہیں ہے پیسہ روکا جا رہا ہے پیسہ لگایا نہیں جا رہا تو محنت کی ناقدری ہے اور سرمائے کی برتری ملتی ہے تہذیب و تمدن کا قتل ہے فرق بڑھ جاتا ہے امیر امیر سے امیر تر ہوتا ہے غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے سوٹ کے حوالے سے بات آ رہی ہے دوسرے کی کمائی پر اجارہ داری ہے کس انداز پہ پیسہ کسی کا اس کے اوپر کھیل رہا ہے کوئی بندہ اس کے اوپر کھیل رہا ہے پیسہ تو جمع ہو رہا ہے لوگوں کا جمع ہو رہا ہے مختلف لوگوں کا جمع ہو رہا ہے اور اس کے اوپر اس کے اجارہ ہو رہی ہے اور یہ فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے میں نے وہی سے انڈسٹریلسٹ ہے کاروباری بندہ ہے تجارت کار ہے صنعت کار ہے نقصانات اور کس انداز سے تو اب اس چیز کی پروڈکشن میں کیا چیز شامل ہو چکی ہے سودی ایلیمنٹ اب وہ جو اضافہ ہوا وہ کس نے بھگتنا ہے وہ ایک بائر نے دینا ہے یعنی خریدار جو ہے اگر اس چیز کو ایک اور بہت اچھے پروڈکشن کے, پروسس کو بیان کرنے کے لیے پینتالیس یا پچاس منٹ لیے تھے کہ لیٹس سپوز میں ان شارٹ صرف فرض کر رہا ہوں کہ اگر اس کی ریل کاسٹ سو روپیہ ہے تو جب اس کی مینوفیکچرنگ سٹارٹ ہوگی اور وہ جو سندکار ہے وہ حکومت سے اس کے بارے میں یا بینک سے آ کے کرزے لیتا ہے اور چیزوں کو ایڈپٹ کرنا شروع کرتا ہے تو اسی کی کوسٹ جا کے ہمارے پاس چار سو روپیہ بن جاتی ہے سو روپے والی چیز کتنے میں مل رہی ہے چار سو میں اور یہ انفرادی سطح پہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک آدمی پر جو کس قسم کی کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور یہ صرف انفرادی سطح پہ نہیں رہا یہ اجتماعی سطح پر بھی ہے ملک اور قومیں یہ جو آئی ایم ایف سے ہم قرضے لیتے ہیں سے جو قرضے لیتے ہیں اور بالکل جو ظالمانہ ٹیکس لگواتے ہیں رپورٹ بھی ایک ہوئی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ جناب ہم اگر بجلی کا بل بھر رہے ہیں تو اس میں چالیس فیصد ٹیکس ہیں صرف. کے بعد. ٹیلی فون کا بل بھر رہے ہیں تو اس میں تیئیس فیصد ٹیکس ہے اس انداز سے مختلف مختلف ریشن کو بنایا بتایا گیا تو. بہت بڑا ظلم ہے یہ آدمی کون بھر رہا ہے یہ عام آدمی ایک. اور سود کی خباستیں ہیں سود کی وجہ سے آج جکڑے پڑے ہیں خود غرضی اور مفاد پرستی وہ ایک الگ ظاہری بات ہے میں نے آپ سے رکھا کہ جس بندے نے سود پہ اپنا پیسہ دینے اسے کسی کی محنت سے کوئی غرض نہیں کٹتا ہے کٹتا ہے مرتا ہے مرتا ہے مر جائے مجھے تو میرا ایک لاکھ پچیس ہزار مجھے واپس آئے گا ختم بات اس بندے کو اس کی تجارت چلنے سے نہ چلنے سے کام چلنے سے کیا غرض ہے سودی قرضہ نقصان کا پیش خیمہ ہے کس انداز سے کہ ایک بندہ ایک ورث نہیں رکھتا ہی نہیں رکھتا. اس کی بھاگ دور ہے دو لاکھ نے دو لاکھ روپے لیا اور اس نے پانی کا کاروبار کر کے شروع کرو تیرا نیا بزنس ہے اور تو اس میں ڈیڑھ لاکھ رسک پہ لگا کے بیٹھے یا دو لاکھ رسک پہ لگا کے بیٹھا اور ڈیڑھ لاکھ روپیہ مزید پکڑ لیا آپ بلیو کیجیے اپنی آنکھوں کے سامنے جو سفایا ہوتے ہوئے دیکھا ہے ان کو اللہ رحم فرمائے پہلے سمجھایا نہیں بات سمجھ اس کے بعد تین لاکھ روپے ادار پکڑ کے کہیں سے حالت انہوں نے جان چھڑائی اور روم کم ہوتا ہے نہیں نظر آتا ہمارے ذہنوں میں یہ بات الگ انداز سے پڑی ہوتی ہے تو وہ یعنی کہ ظاہری بات اس کی ایکچوئل چادر اتنی ہے پاؤں اتنے پھیلائے ہوئے ہیں وہ جھٹکا کیسے برداشت کرو گے تو اور آج بھی مسئلہ بہت ہوتا ہے بھائی نماز رو آج زکات اپنی جگہ پہ سودی حج ابھی کاروبار سودھی گاڑیاں رحمت کے منتظر کیسے بات بنے گی بات تو نہیں بن سکتی تو وہ پہلے سے ہی ایک پیش خیمہ بن جاتا ہے اس کاروبار کو جو ہے وہ اللہ رحم فرمائے تباہ کرنے کی طرف ناجائز منافع خوری ظاہر بات ہے سود سے پھر وہ اپنا انڈیو پروفٹ جو ہے وہ جس انداز سے لیتا ہے مہنگائی میں ایک بہت زبردست اضافہ ملتا ہے ایک چیز کی سو روپے اور وہ اس کو پہنچا دیا جائے چار سو تک اشیاء کے کرائے میں اضافہ اسی طرح اس کی وغیرہ کی چیزوں میں محنت کشوں کا استحصال اب یہ پوری بریفنگ کے ساتھ ہیں چیزیں میں آپ کے سامنے مختصر عرض کر رہا ہوں کہ محنت کشوں کا استحصال کس طرح کیا جیسا کہ سرمائی کی تو نا قدری سرمائی کی تو قدر ہے محنت کی ناکری کی جا رہی ہے اس وقت محنت کی تو کوئی ویلو ہی نہیں رکھی گئی یہ جو انمپلائمنٹ ہے وہ ایکچولی اس کی وجہ سے بڑھتی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے لوگ اپنا سرمایہ تعمیراتی یا تجارتی یا عمدہ کاموں میں یا پروڈکٹیو معاملات میں لگانے کے لیے تیار ہی نہیں وہ اس سرمایہ کو لگا کہاں پہ رہیں وہ تو اس سرمایہ کو لگا رہے ہیں سرمایہ صرف بنانے کے لیے منی بگنز منی والے معاملے میں تو بے روزگاری میں اس میں اضافہ ہوتا ہے اشیاء کی طلب یعنی ڈیمانڈ میں کمی آ جاتی ہے بچتوں اور سرمایہ کاری پر منفی اثر پڑتا ہے یہ ساری اکانز ہیں اور ان سے چیزوں اسی طرح سرمایہ کی وافر فراہمی کو روک دینا میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ ڈیڈ منی جنریٹ ہو جاتا پیسہ پڑا ہے لیکن وہ پڑا ہے وہ مارکیٹ میں ریوالو نہیں ہو رہا بیٹر دا سرکولیشن بیٹر ول بی اکانمی جتنا پیسہ یہ مختلف ہاتھوں سے گزرے گا اتنی اکانومی بڑھتی ہے اور جتنا یہ پیسہ رکتا ہے اتنی اکانومی بیٹھتی ہے یہ سور ہے سورہ حشر نمبر سات میں کہا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مال لوگوں کے ہاتھوں میں جائے کہاں سے اغنیا, امیروں سے کس کی طرف غریبوں کی طرف اسی لیے اسلام میں آپ دیکھیں گے زکات ہے صدقات ہیں خیرات ہے, فطران ہے وراثت ہے حق مہر ہے یہ پیسہ کیا کر رہا ہے فلوٹ کر رہا ہے اور دوسری طرف دیکھیں جوا سٹے بازی پرائز بانڈ یہ کیا چیزیں ہیں مال اکٹھا ہو کے چند ہاتھوں میں آ کے جو ہے وہ رک رہے اسی اعتبار سے گردش دولت کنسنٹریشن آف ویلت اس پر آ بڑا منفی اثر پڑتا ہے بہرحال اور بھی اس کی چیزیں ہیں اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے یہ ہیں ہمارے پاس سود کے مروجہ انداز اس کی ہماری اکنامکس ایکون... پر ہماری اکانومی پر جو ہے منفی اثرات اس کے ساتھ کچھ مختصر انداز سے کیونکہ ظاہری بات ہے اپنے ذہن پہلے کلیئر ہوں کہ جی اعتراضات جو اس پہ فوری طور پہ کر دیے جاتے ہیں وہ کیا ہیں قرآن مجید نے انٹرسٹ کمپلیٹ وہ سمپل انٹرسٹ ہو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہو ہر طرح کے انٹرسٹ کو اطلاق حرام کرار دیے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے اور کتاب اللہ سنت رسول سے آیا اچھا جو دوسری بات یہ کہی جاتی ہے اب یہ اعتراضات میں سے کچھ باتیں ہیں کہ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ جناب بینک بھی انسان کیا کرتا ہے پیسہ رکھتا اور پیسہ لیتا ہے یہ کیا ہے تجارت اور سود میں بھی کیا کرتا ہے پیسہ رکھتا اور پیسہ لیتا ہے نہیں اس کو بھی وہ دونوں کہتے ہیں برابر ہے اصلن قتل نہیں ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصلن تو قرآن مجید میں سورہ کی ٹو نمبر 275 میں جواب یہ نہیں دیا وہاں پہ تو سمپل آیا وہ احل اللہ البئی رمر ربا اللہ نے سود کو حرام ٹھہرایا اور تجارت کو حلال ٹھہرایا کو تجارت کو ٹریڈنگ کو اس کو حلال اور سود کو یوجری کو حرام ٹھہرایا اصل یہ موقع دیا وہاں پہ یہ نہیں دیا یہ لاجک بعد میں کلیئر ہوتی ہے کہ انٹرسٹ میں سود میں سرمایہ لگا کے صرف پیسہ کھینچنا مقصد ہوتا ہے جبکہ جب کاروبار لگتا ہے جب وہ اپنا پیسہ لگاتا ہے جیسے کہ اسلام میں اس کا معاملہ رکھا گیا ہے کہ شراکت داری اس میں کیا ہوگا کہ ایک بندے کا پیسہ ہو جاتا ہے ایک بندے کی جو ہو محنت ہو جاتی ہے اور پھر اس میں کوئی ریشو پرپورشن سیٹ کر کے وہ معاملے کو آگے لے کے بڑھتے اس صورت میں کیا ہے اس کو اپنا سرمایہ بچانے کا ڈر ہوتا ہے اسے اپنی محنت بچانے کا ڈر ہوتا ہے دونوں کو ایک دوسرے سے کیا ہوتی محبت سرمایہ درانے نظام سودی نظام میں اسے کوئی محبت نہیں تو اسی لئے ان دونوں میں ڈیفرنس ہے اسے بینک کے سود کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اور ایک معاملہ یہ بھی رکھا جاتا ہے کہ جی تجارتی سود اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھا نہیں تجارتی سود اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھا اور دوسرا قرآن مجید علی اطلاق سود کو ربا کو حرام ٹھہراتا ہے ایک اعتراض یہ رکھا ج ربا کے فیصلے کو حکومتی سطح کے ذریعے سے نافذ نہیں کرایا جا سکتا کیوں نہیں کرایا جا سکتا بھائی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وار وسلم نے اپنے امال کو بھیج کر کہا گیا ہے کچھ قبائل سے کہ اب اگر یہ سودی لین دین سے باز نہیں آئے تو ہمارا ان سے جنگ ہوگی نجران کے عیسائیوں سے جب معاملہ آپ کا طے ہوا تو اس وقت انہیں اندرونی خود مختاری دی گئی تو اس وقت یہ تصریح کر دی گئی کہ اگر تم سودی کاروبار کرو گے تو معاہدہ فسک ہو جائے گا اور ہم تم سے اعلان جنگ کریں گے اب یہ کیا ہے اسٹیٹ نہیں ہے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور اسٹیٹ کے طور پر آپ یہ فرامین جاری فرما رہے ہیں اسی طرح جناب یہ آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں سود میں فرق ہے جب اسلام کسی چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں نا تو پھر وہ مکمل اس کے ساتھ جو جزیات جڑی ہوتی ہیں یہ جو علت پائی جاتی ہے جیسے سگریٹ کیا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے سگریٹ نہیں ہے علت اس میں سے ڈونڈی گئی کیا ہے اس کے اعتبار سے پھر شیشہ ہے اب سگریٹ معدرت کے ساتھ یہ ہے ہم جا تو کسی اور طرف رہے تھے خطرناک ایک اور بات آ سگریٹ آرام ہے ناراض ناراض کی مول لینے والی بات ہے جاتے جاتے لیکن بھائی ظاہر بات ہے سگریٹ آرام ہے اس نے کہا مکروہ ہے تو یہ کیسی مکروہ ہے کہ بندہ منہ سے لگاتے ایک سٹا لیتا اور پھر کہتا ہے آہ بڑی مکروہ ہے کری ہے یکراو مکرو کس سے بنا کراہت سے گندگی سے غلازت سے مطلب ایک سٹا لیا پھر اس کے بعد پھر کہتا ہے مکرو ہے یار دوسرا تیسرا چینس مو ایک اس چیز کو بیان کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ جو لبازمات ہوتے ہیں اس کو حرام ٹہرایا جاتا ہے زنا کو حرام گیا گیا تو کہا گیا کہ جو جو بل بورڈ ہوں گے جو گندی تصویریں ہوں گی وہ میٹیرئل ہوگا وہ سارے اس کے متعلقات سود کو حرام ٹھہرایا گیا تو اس کے متعلقات کو بھی حرام ٹھہرایا جا رہا ہے نماز فرض کی جا رہی تو اس کے متعلقات کو بھی, فرض, متعلقات کو بھی فرض کر دیا گیا نماز فرض ہے تو وضو کے وضو فرض نہیں وضو بھی فرض ہے یعنی کہ جب کسی کو حرام ٹھہرایا جانا تو اس کے متعلقات سود کی جو مروجہ انداز آج ہو سکتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ باطل انداز سے مال کھانے کا طریقہ ہو سکتا ہے اس کو حرام ٹھہرایا گیا ہے ورنہ اس کو علت سے حرام کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں غلط اشتہاد کرانے سے بچائیں جیسے ہمارے میں نے وہ پھر دوبارہ ارض کر دوں گے کہ جی اشتہار کریں ایچ بی ایف کا لون گھر بنانے کے لیے لون یہ تو بندہ لے سکتا ہے اس کو علما کرام حلال کریں ایسا اشتہار علمان اللہ ہمارے جو کینیڈین بھائی ہوتے ہیں بعض اوقات ایک صاحب سے میری بہرحال ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس انداز سے بات رکھی وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں انہوں نے کہا یار آپ لوگ اوور سینسٹیو ہو جاتے ہیں یہ سود کو حرام ٹھہرانے کے حوالے سے اصل میں یہ سود اس انداز کا نہیں وہ سود جو اچھے کام کے لیے جائے وہ ٹھیک ہے اور وہ سود جو برے کام کے لیے لیا جائے وہ حرام ہے یعنی اگر آپ نے کوئی بروتھل چکلا اللہ رحم فرمائی کو گنا کاٹا شراب پہ کھولنا اور سودی رقم دے رہے تو بہت بری بات ہے لیکن اگر آپ چار سو گز والے بنگلے پہ رہتے ہیں اور چھ سو گز پہ جانا چاہتے ہیں ہزار پہ جانا چاہتے ہیں گاڑی چھوٹی بڑی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ انسان کی جبیلت ہے کہ وہ اپنے لیے آرام آسائش بہترین اس کے لیے وہ کیا کرے وہ تھوڑا بہت لے سکتا ہے اناہ راج کیا ہے چار دن کینیڈا اچھے گزر اور یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے ان کے پاس کینیڈا والا مسئلہ گیا ہمارے پاس چار دن یہاں کے اچھے ہو جائیں ہمارے پاس چار دن کاروبار کے اچھے ہو جائیں ہمارے پاس چار دن جو ہے بڑھاپے کے اچھے ہوتے ہیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دور میں جو آپ کے وشال کا معاملہ ہے چند ستوں کے عفظ اپنی ذرہ کہاں پہ پڑی ہے یہودی کے گھر گروی پڑی ہے تیسا جو ہے غالباً وہ جو ہے اس کے عفظ جو ہے یہودی کے گھر پڑھی ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر دولت نہیں لیکن نو چم چم کرتی تلواریں لٹک رہی ہیں یہ برٹن گورے کہتے ہیں برٹش کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ جو لا لیا ہے ہم نے وہ عمر فاروق رضی اللہ سے لیا انہوں نے اپنی دیوار کے باہر کوٹ کی لکھ کے لگایا اور یقین کیجیے میں کہ اگر ہم نے لے بھی لیا ہوتا تو نیچے لکھوا دیتے شیکسپیر. ہم نام نام لیتے اپنے کسی کا در کے مارے مغلوب مغلوب قومیں ایسی ہوتی وہاں پہ انداز آپ دیکھیں گے کیسا ملتا ہے؟ تو ایک معاملہ یہ کہ نہیں سود اس میں کوئی فرق نہیں ہے ادھر ربا کو حرام قرار دیا گیا اور ادھر بھی ربا کو حرام قرار دیا گیا اور ربا کا معاملہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. عباس ردی اللہ عنہ. خاند بنجی عثمان یہ آ, دورے نبی میں ان ان کا معاملہ معاملہ چل رہا تھا سودی اچھا ان سے صحابہ کی کوئی تحقیر نہیں ہو جاتی صحابہ کا معاملہ کیسے بڑھے گا صحابہ کیسے عظمت کے معیار پہ پہنچے ان کے درمیان آیات اتری اور اللہ کی رحمت سے انہوں نے کیا کیا جیسے ہی حکم نازل ہوئے ساری چیزیں اس وقت چھوڑی یہ انداز ملتا ہے انفلشن یہ جو ہمارے پاس آ جاتے کہ کرنسی ریڈیوز ہو جاتی ہے تو جناب اس کی قیمت کو پورا کرنے کے لیے ہم سود لیتے ہیں افراد کریٹ ہو رہا ہے جی انفلیشن کے معاملے کو حل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے عال عمران کی وہ بات اس سے غلط بات نکالتے ہیں کہ جیسے منع کیا گیا اور سمپل انٹرسٹ کھانے کا حکم دے گا اللہ محفوظ فرمائے اسی طرح بعض لوگوں نے کہا کہ اگر باہمی لین دین ہو تو پھر سو جائز ہے اناجو یعنی وہاں پہ کہا جاتا تھا کہ جو مہاجنی قرضے ہوتے تھے وہ تو نہ چاہتے ہوئے کبھی دل برداشتہ ہو کے بندہ پھنس کے آ کے بڑے ہائی ریٹ پہ لے لیتا تھا اب بینک کے ساتھ تو ہماری باہمی رضامندی ہوتی ہے بندہ خود فارم بھرنے جاتا ہے نا بلکہ بڑا آپ کو پتا ہوگا یاد ہوگا کہ ایک عرصے تک تو بڑی مشقت ہوتی تھی اور دعائیں کرواتے تھے کہ جی ایچ بی ایف سی کا لون بن جائے مل جائے اور ہمارا گھر بن جائے قرضا منظور کروا دیجئے سودی قردہ. اگر یہ دیجیے رضامندی کے ساتھ یہ لاجک لے لی جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہوا کہ اگر زنا کے لیے کوئی بندہ اور بندی راضی ہو جائیں تو کیا کہہ دیا جائے کہ زنا ہو okay؟ کے اللہ کا نام مان باہمی رضامندی اس سے کیا مراد ہوتا ہے گناہ رکھتا اللہ تعالیٰ نے حرام اس کو قرار دیا یہ حرام رہے گا اسی اعتبار سے ایک اور بھی معاملہ آ جاتا ہے وہ کیا آ جاتا ہے اس کے اعتبار سے بات, بات چلتی ہے کہ اگر اسلامی ممالک میں ہیں تو ربا حرام ہے اور غیر اسلامی ملکوں میں ربا لیا جاتا ہے اسلامی ملک ہے یا غیر اسلامی سٹیٹ ہے ربا ربا ہے سود سے بچا جائے گا بعض لوگوں نے اس کافر کا سود کہانے کو جائز قرار دیا نہیں ہے اللہ اپنی رحم مولانا عبدالرحمان کیلانی صاحب نے بھی اس پہ خوب لکھا ہے یعنی سود تو بھائی یہ, یہ ایک اور بھی لوجک لے کے جاتی ہے جب ہم فلائٹ میں ہوتے ہیں جہاز پہ ہوتے ہیں تو پھر جب ان سے آ کے پوچھے تھے ڈرنک تو پھر وہ جو ڈرنک بتاتا ہے وہ کون سی ڈرنک بتاتا ہے وہ عام سوفٹ ڈرنک نہیں بتاتا پھر ہارڈ ڈرنک بتاتا ہے امید ہے میری بات سمجھ جائے گا لے آؤ کیوں بہی؟ اس وقت تو میں فضا میں ہوں اللہ کے بندے فضا میں بھی تو مسلمان ہی ہے نا غیر مسلم اسلامی ممالک میں جا کے تو تو مسلمان ہے اگرچہ کہ وہاں پہ اسلام نہیں ہے تو غیر مسلم اسلامی ممالک سے سود لینا ہمارے لیے جائز بن جائے گا یہ بات صحیح نہیں ہے آ, کچھ چیزیں ان شاء اللہ ہمارے پاس ہیں ابھی بھی میں نے کہا تھا یہ طویل ایک موضوع ہے قرآن مجید سے آخری ہیمرنگ اور حدیث مبارکہ میں سے ابھی بھی اس کے ساتھ سود سے ریمیڈی کے طور پہ بچا کیسے جائے وہ ہمارے پاس بات پھر بھی رہتی ہے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ سود سورہ نسا کے آئیٹ نمبر 160 اور 161 آپ یہ بات آپ نوٹ رکھیے گا کہ ہم نے ان شاء اللہ سے بیس منٹ پچیس منٹ میکسیمم اصل چیز کی طرف آ کے رکھ بات ہے جب تک اس کی شدت کو ساری باتیں معیشت کریں تو پتا چلے گا کینسر کے پیشنٹ کو جب وہ انجیکشن لگنا ہوتا ہے یا اس کے لیے جو ریس سے علاج انتہائی تکلیف سے ہوتا ہے لیکن کرواتا کیوں ہے کہ چار دن بچ جب چار دن بچے زندگی اتنی قیمتی بن جاتی ہے بندہ یہ مصیبتیں کیوں جھیل رہا ہے اللہ کرے یہ ایمان بچا کے لے جائے دنیا کا مال و دولت کیا کرے گا مصیبت ہے یہ آنکھیں آج مادی آنکھیں یہ پلازا بنتے ہوئے دیکھیں نئی گاڑی دوڑتے ہوئے دیکھیں خاندان والوں سے ویل well سیٹل نئی گاڑی تھوڑے سے عرصے میں اتنا چمک گئے ماشاءاللہ اللہ نے رنگ لگا دیا یہ یہ سننا چاہتی ہیں یہ آنکھیں جہنم کے انگارے نہیں دیکھتی کیا کریں یہ مادی آنکھیں اسے دنیا کی چکا چون یہ ساری چیزیں اسے کرتی بندہ پھنس جاتا ہے تو اللہ کی کتاب یہود میں بھی سود حرام تھا میں اب شارٹلی بتا رہا ہوں یہود میں بھی عیسائیت میں بھی سود حرام تھا ایون ہندو مت میں بھی سود حرام ہے دارا شکو کے ساتھ ایک ان کا ڈائلگ ہے اوری مقبول جان نے اسے نقل بھی کیا ہے ایک جگہ پہ ہندوئزم میں بھی سود حرام ہے اب فوری طور پہ ذہن یہ دوڑتا ہے ہندو اس میں سود آرام ہے تو پھر کیوں کھاتے ہیں وہ اور دیتے کیوں ان کا سود تو ویسے ہی مشہور ہے بھائی مسلمانوں کے پاس حرام ہے مسلمان نہیں کھاتے مسلمان نہیں کھاتے جیسے مسلمان کا تھا ایسے باقی لوگ بھی اپنی تعلیمات چھوڑ کے بیٹھے سورہ نساء کے ایت نمبر 160 اور 161 میں فرمایا گیا یہود کے حوالے سے کہ دو وجوہات سے ان پر ان پہ حلال چیزیں حرام ٹھہرا دی گئیں ایک معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے ذکر سے روکتے تھے اور دوسرا وہ اخذهم الربا وقد نهون وہ سود کھاتے تھے جب سے جب انہیں اس سے منع کیا جاتا اور یہ ان کی شریعت میں ایک معاملہ یہ انہوں کا سیلف کریئیٹڈ تھا وہ یہ کا یہ تم ضرور بل ضرور پیروی کرو گے اپنے سے پہلی قوموں کی بالشت برابر بالشت اور ہاتھ برابر ہاتھ تو اس میں کہا گیا کہ یہودارا کے بارے میں فرمائی جا رہا اور کون تو یعنی کہ یہود میں عیسائیت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایسے لوگوں کو نکال دیتے تھے اپنی بازی گاؤں میں سے جو, جو سود کھاتے تھے ہندوازم میں سود حرام پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سود موجود ہے عبداللہ بن عب... عباس رضی اللہ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سودی کاروبار کرتے ہیں لیکن جب سود کی حرمت کا اعلان ہوا تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فوراً تعمیل کرتے ہوئے سارا سود اپنا چھوڑا حضرت عثمان غنی ردی اللہ عنہ خالد بن ولید ردی اللہ عنہ اسی طرح عباس ردی اللہ عنہ آ, ایک بڑی پیاری روایت آتی ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ابن ماجہ اور دارمی میں عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت ربا, یہ, 275, یہ آخری دور میں نازل ہوئی اور ہم اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی پوری تشریح نہ لے سکے اچھا اگر یہ بات یہاں پہ روک دی جائے تو بڑا خطرناک ایک مسئلہ نکلتا ہے کیا دیکھا اس کا مطلب ہے کچھ کچھ سود جائز ہوگا وہ کھایا جا سکتا ہے سب کے بارے میں اتنا سینسٹیو ہونے کی ضرورت کوئی نہیں جیسے کہتے ہیں, بولا تکراب سلا اور نماز کے قریب مت جاؤ تو کہا منکرین عزیز بد بخی باتیں کہتے ہیں وہ بھائی نمازوں سے تو روکا گیا تم لوگ نمازیں پڑھتے ہو اللہ تقرب اس صلاح وہ آن تم سکارا جب انہیں کہا جب وہ آن تم سکارا جب نشے کی حالت میں تو کہتے ہیں ہاں نا دولت کا نشہ مال کا نشہ بچوں کا نشہ اقتدار کا نشہ جہ جلال کا اتنا نشوں میں کون سی نمازوں, سے نمازوں سے جب نہیں پڑھنی تو, تو جس نے اختیار کرنی وہ ادھر روکے کیا کہتا ہے کہ اور, کہ اور, اور, اور مسلم کی وہ روایت ذرا ذہن میں کہ 1069 کی جس میں فرمایا گیا کہ وہ سدکے والی کھجور سمجھ کے نکلوائی گئی ہے کہیں یہ سدکے کی نو بچا کس طرح جا رہا ہے اور آج ہمارا ایک معاملہ پر کوئی پروانی ہوگی کہ ہمارے اوپر یہ پابندی اس لیے بڑی عجیب سی لگتی ہیں کیونکہ ہم مال ایکمولیٹ جمع کرنا چاہتے ہیں اور اللہ اس سے منع فرماتا مت کھاؤ یہ سود بڑھتا چڑھتا تک اللہ سے ڈرو کیوں کھاتے ہو اس لیے کھاتے ہو کہ پتہ نہیں کل کے لیے بچے کی نہیں بچے جس رب نے تمہیں کل زندہ رکھنا ہے وہ تمہیں مال کھلا کے مارے گا نہ اپنے رب پہ بد اعتمادی کرو کھلا رہا کہ نہیں کھلا رہا نہ فرمانیوں سے کھلا رہا ہے تو فرما برداریوں پہ چھوڑ دے گا تمہیں کیسے ممکن ہے آپ یقین کیجئے اصل جو مسئلہ ہے نا وہ رب پہ بد اعتمادی والا اپنے پاس ذرا زیادہ جمع کرنے والا اور سورہ زاریات فرماتی ہے کہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں تم ہمیں نہیں کھلاتے ہم تمہارے رازی کے ہیں ہم تمہیں یہ دیں گے ان دی دامن جس ذات نے یہ منہ پھاڑا ہے وہ اس بات کی زامن ہے حد تک یہ توقف نہیں کہ تجھے کھلائے جب تک, تک تو مر نہیں جاتا صحیح جامع نہیں صحیح الترغیب و برغیب کی ایک روایت میں فرمایا گیا لوگوں تمہیں تمہاری تمہارا رزق اس طرح ڈھونڈ لیتا ہے جیسے تمہیں تمہاری موت ڈھونڈ لیتی ہے کیوں آج مرنے والا ایک معاملہ ہوا درہ سپر کا معاملہ دیکھ لیں آج دیکھ لیں کہ وہاں پہ جب جاتے ہیں تو ہم ٹرولیاں بھر بھر کے جو نکل رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے اصل وہ اصل کیا اس وقت کیا ہونا ہے ماسٹر کارڈ ایک وقت کی شاپنگ پچاس ہزار ساٹھ ہزار بندہ کولو کو بیل کی طرح لگے گا کہ نہیں لگے گا متقاسر لاہک متاثر مکابل عبد حلاق ہو جائے درحم و دنار کا بندہ اللہ, کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح سود خور کے انجام کو جو سورہ بکر میں فرمایا گیا لا الا من المزق کہ سود خور جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا ہوگا جیسے جسے شیطان نے چھو کر بھاولہ بنا دیا مقبوطل الحواس بنا دیا نیم پاگل کر دیا کل کو قیامت کے روز اس طرح وہ کھڑے کر دیے جائیں گے اور اس کا ایک ایکچول اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کے ذات سٹاک ایکسچینج حالت بال بکر ہوئے دل کے دورے پڑتے ہیں مال کے ساتھ کسی چیز کا ریٹ گر گیا پڑ گیا کیا ہوتا ہے ادھر دیکھا کرے تا دن بدر ہلاک ہو جائے درم و دینار کا بندہ فرمایا گیا ایک تو انہوں نے اپنی عقل کو ترجیح دی کا کہ like یعنی را اللہ تعالیٰ نے سود کو ہرام ٹھہرایا ہے اور تجارت کو حلال کی ہے کسی کی کوئی مجال نہیں کہ رب سے پوچھے جیسے نس کے حوالے سے آیا تھا کہ آئے رب اپنا حکم ایک کلدم کرار دیتا اور نیا حکم بھیجتا ہے رب کی کتاب ہے رب کی مرضی تو یہ انداز ملتا ہے فرمایا گیا جس تک یہ بات پہنچ چکی وہ کیا کرے سود کو چھوڑ دے اور جو پیچھے معاملہ ہو چکا وہ ہو چکا وہ امرہ منا اور جو کوئی لوٹا اس کے باوجود آگ والوں میں سے جس میں ہمیشہ ہمیش جلیں گے میراج کی رات اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ دکھایا گیا سود خور کا انجام نہر خون کی نہر میں پتھر منہ میں ڈال کے دوبارہ دبا دیا جاتا ہے اندر اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے دنیا آج تو مسئلہ سارا دنیا کا رہا ہے اسی طرح فرمائے گا اللہ حک اللہ رباج اللہ ول ڈسٹر مٹا دے گا مٹاتا ہے یم حق اللہ کا بڑھاتا ہے یقین کیجیے بندہ اللہ کی مرضی کے خلاف ایک لاکھ پندرہ ہزار روپیہ گھر پہ لے کے آ گیا خود گنتا ہے تو اسے کیا لگتا ہے پیسے زیادہ کسی کو گنواتا ایک لاکھ روپیہ اور لال کے سوا دو لاکھ ڈھائی لاکھ میں سٹنٹ ڈلوا کے بڑے مزے سے آتے لے بھائی تو مٹاتا ہے وہ صدقات اور اللہ بڑھاتا ہے کو اس صدقات کو جی میں ہزار روپیہ پڑا تھا آپ نے کسی کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے سو روپیہ دے دیا نو سو روپیہ رہ گیا آپ کو کیا نظر آتے ہیں کم کسی سے پوچھیں کم کیلکولیشن کیلکولیٹر کیا بتاتا ہے کم اور رب کہتا ہے بڑھ گئے تیرے گھر پہ کوئی مشکل آنی تھی مصیبت آنی تھی تکلیف آنی تھی اللہ نے اپنی رحمت سے دور فرما دی یقین کیجیے ہمیں نہیں سمجھ آتی آج ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے جسم پھولا ہوا نہ پھولا ہوا ایک بندے کا جسم بڑھتا جائے تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے موٹا ہو رہا ہوں کسی دوست کو بلا کے دیکھو یار میں کتنا موٹا ہو رہا ہوں اللہ کے بندے پھٹنے والا ہے مرنے والا ہے تم تو جو بیماری ہو گئی ہے سوجن ہو گئی ہے اور اسی کو بیان فرمایا جا رہا ہے سورہ روم کی آیت میں کہ وما تم جو لوگوں کے معلوم میں اپنا مال ملا کے زیادہ بڑھاتے ہو کرتے ہو پلا وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا میں نے ہمیں لگتا ہے جسم پھولتا جا رہا ہے موٹے ہو رہے ہیں بیمار ہو گیا سودی معاملہ سے کہیں کوئی پنپنے کا انداز دیکھے تو اس سے دھوکہ نہ کھائے بار بہت سارے لوگ جو کمپنیز کا انٹرنل حال جانتے انہیں پتا کھوکھلی ہوئی پڑی ہے یقین کیجیے جب وہ کبھی بیچنے کا ارادہ کرتے ہیں کہتے ہیں ٹیبل پہ پیسے رکھ کے بس چلے جائیے پیچھے مڑ تو فرمایا فلاح وہ اللہ کے نہیں بڑھتا وہ ماں آتے تم من زکا اور جو مال تم دیتے ہو زکات کے طور پر فرمایا گیا وہ اللہ کی اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی کو بڑھاتا چڑھاتے تو کسرت الگ چیز ہے اور برکت الگ برکت الگ چیز ہے رب سے برکت مانگی جائے کسرت نہیں کسرت نہیں ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپے کے پیکج کے بعد رو رہے ہوتے ہیں اور اصل یہ کیا ہے مادہ پرستی مال پیچھے بھاگ بھاگ بھاگ ختم ہو جا رہا تو یہ ایک انداز اسی طرح اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ بھی عرض کر دوں مسلم کی روایت لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ پر والے والے پر و کھلانے والے پر و قاتبہ اور اس کو لکھنے والے پر و سارے گناہ میں برابر کے شریکار ہے مسلم کی روایت ہلاک کرنے والے سات گناہوں سے بچو اور اس میں و الربا سود کا کھانا اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فراہم جو قرآن مجیدا کے کلائمیکس میں ڈراتا ہے وہ تو علمان الحفیظ فرمائے گا ابو جہل کے لیے, ابو جائل کے لیے سود علال بھائی ہمارے لیے حرام ہے اے ایمان بالو سود کو چھوڑ دو اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو وزر یا مینر ربا جو سود باقی رہے گا اسے چھوڑ دو پرنسپل اماؤنٹ تمہاری ہے اصل ڈر تمہارا ہے لیکن جو سودی معاملہ اسے چھوڑا جائے اور اگر یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں فا بھی ہر بمن اللہ رسول اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ کھلی جنگ اعلانیہ جنگ ڈکلیئرڈ وار جی اللہ تعالیٰ اپنی میں نے آپ سے کیا جی پچاسیوں اقسام پچاسیوں چیزیں پہلے دل میں یہ یقین رکھیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ امون کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو پھر انشاءاللہ بندے کے اندر یہ تکوا جنریٹ ہوتا ہے کہ ہاں میں نے اس سے بچنا ہے اس سے بچنا ہے اس سے بچنا ہے ورنہ دنیا کی ضروریات گھر والوں کی ضروریات بیوی بچوں کی ضروریات انسان کی اپنی نفس کی ضرورت کاروبار کی ضرورت سب چیزیں ڈرائیں گے اس کو ان چیزوں سے نہیں بندہ بچ سکتا ہے جب تک کہ اس کے اندر یہ ایمان موجود نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ یہ کون بندہ اون کرے گا اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے اللہ محفوظ ہمیں اپنے اپنے نیک بندھو کی طرح ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہمیں خواہشات پرستی سے محفوظ فرما باقی... یقین کیجیے اور کوئی چیز نہیں آپ صلی اللہ ہے ابو حرک کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑے متشددین میں سے ہیں. وہ بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ روایت ابن ترجیحیں ہیں آ, سود کے گناہ کے اعتبار سے اور اس کا ہلکا ترین درجہ یہ ہے این کہا رجل امہ ایک بندے نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا آپ اندازہ کیجیے کہ یہ کتنی ایک اللہ اور اس کے رسول سے جنگ اور ایک اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے والی بات یعنی صبح جب تیری بھائی لوگ دیکھتے ہیں کہ تحجد آج اس نے پڑھی ہے فجر پڑھی ہے اور نماز پڑھتا ہے زکات دیتا ہے حج کرتا ہے تو ہیڈر فائل جو بولتی ہے وہ کیا ہوتا ہے جی ماں کے ساتھ منہ کالا کی پھر بعد میں ساری انلسٹ ہوتی ہے کوشش کی جائے کہ گناہ کے معاملات سے بچا جائے ہلکا نہ لیا جائے چوری کو آج گناہ سمجھا جاتا ہے غیبت کو گناہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ جو سود تو ہمارے اندر ایسے صلاحیت ہوگی کہ بس سور کو حرام سمجھتے ہیں لیکن سور کے ساتھ سود کو آرام نہیں سمجھتے سوکھو نہیں دھڑے سے ہماری مذہبی حلقوں میں بعض اوقات جاری کیا کریں سینسٹیوٹی اللہ کرے کہ کوشش کریں بہرل کوتا ہے کمی ہے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ پر جاگنے والے کو دوڑنے والے کو اللہ اپنی رحمت اسے بچا لے گا بہت پیاری روایت ابو رضی اللہ ان کی جامع ترمیزی کی جس میں فرمایا گیا کہ منخوافا اد لا جو دوڑا منخواف آد لا وہ راتوں رات نکلے گا اد کہتے ہیں کہ ٹریول اس وقت کرنا جب رات کا بھی پچھلا پیر رہتا اور بندہ اس ڈر سے کہیں کہ میری منزل نہ رہ جائے من منخافا جا جو ڈرا وہ بھاگے گا دوڑے گا رات کے پچھلے پیر میں وہ بالغ المنزل اور جو دوڑا جس نے یہ ڈر ہوا جس کے اندر وہ منزل کو پہنچ گیا آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا مال بڑا بھاری قیمت پہ ملے گا اللہ ان سل جن اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا مال جنت ہے وہ لوگوں آنے پونے کوئی نہیں ملنا آج یقین کیجئے اس کے لیے ڈریں گے انفرادی سطح پر گناہ والے سارے معاملات سے بچیں گے اور اجتماعی سطح پر اللہ کے دین کی ترویج کے لیے مل کے کھڑے ہوں گے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے اس سود کی کباہت کو اپنے لیول تک اپنے گھر کے لیول تک اپنے معاشرے کے لیول تک اللہ کے اس نظام کے لڑنے کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بھی مدد آئے ایک زندگی ہے اپنے لیے جینا معذرت کے ساتھ اس وقت تک کیا کر رہے ہیں اپنے لیے جی رہے ہیں یا کسی انفرادی گوشے میں جی رہے ہیں ایک ہے اللہ کے لیے زندگی جینا انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی اور جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو وہ کیا ہیں ظالم ہیں فاسق ہیں کافر ہیں سورہ چوالیس پینتالیس سینتالیس آج ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ سرکاری سطح پر دین کے احکامات کا مزاق ہی اڑایا جا رہا ہے دین کو کلدم ہی کرار دیا جا رہا ہے سزائی موت ہے سوب ہے پردہ ہے حدود آرڈیننس ہے کیا چیز ہے ہمارے پاس آپ دیکھتے ہیں اور اللہ ہم پر رحم فرمائے ظاہری بات ہے ہم اپنی انفرادی زندگیاں بسر کر رہے ہیں یقین کیجئے ایک دفعہ رب کے بندے بن کے دیکھیں بدال اسلام غریبا وَسَيَّعُودُكَ مَا بَدَا غَرِبَ فَتُوبَ لِلْغُرَبَ دین اسلام اجنبی تھا ان قریب دوبارہ اجنبی ہو جائے گا اور بشارت ہے اس وقت اس دین کے لیے اجنبی بن جانے والوں کے لیے یہ جو معاملہ آپ کے سامنے رکھا گیا چیزیں آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے ہماری ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرمائی جو جانکاری ہوئی ہے اللہ اس جاننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق اللہ, بھی اللہ ہمیں نفع دے جو ہم سیکھے بیٹھے اور اللہ ہمیں سکھا دے وہ جو ہم نے نہیں سیکھا اور اللہ ہمیں علم کے اعتبار سے زیادہ کر دے کیونکہ علم میں کوئی چیز آتی ہے تو انسان گناہ سے بچتا ہے اس کے لیے کوشش کی گئی ہے سود کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے آئی ہے بلکہ سب سے پہلے تو انسانی زندگی انسانوں کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے سود کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے آئی سود کی اقسام آپ کے سامنے آئی اس کے ساتھ, ساتھ سود کے حوالے سے قرآن مجید میں سے حرمت اور سود کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں سے حرمت اس کے ساتھ سود کی خباستیں یا سود کے حوالے سے تباکاریاں یا سود کے حوالے سے ہلاکت اور آخر میں ہمارا انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر کام کیا ہونا چاہیے اللہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ اپنی رحمتوں سے معاملات کو درست فرما دے ہمیں کے حلال نصیب فرمائے اللہ مقفی نبی حلالی کا انحرامی کا و اغنی نیبی فتلی کا امن سے جزاکم اللہ جزاک اللہ خیرائے